Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat You are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر چم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں آئیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچادہ قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زند آباد احمدیت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 اس سے تمسخ کیا کرتے تھے کالی کا نزل کو اسی طرح ہم مجرموں کے دلوں میں اس بے باکی کو داخل کرتے ہیں لا لائن اس رسول پر ایمان نہیں کرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ریٹی احمدیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان یہ دراصل تسلسل ہے ہمارے اسی پروگرام کا جو اب سے کچھ دیر پہلے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر آپ سن رہے تھے پروگرام کا پہلا حصہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر تھا جو کہ شب آٹھ سے دس بجے تک تھا اور اب ہم دس بجے سے نصف شب تک یعنی اگلے دو گھنٹے آپ کے ساتھ اس فریکوینسی پر رہیں گے پروگرام ریڈیو احمدیہ پیش کیا جاتا ہے احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے احمدیہ مسلم جماعت کے موقف کو رکھیں اور اس کے بعد ہم آپ کو موقع دیں کہ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب مصباح بلوث صاحب موضوع آج کے پروگرام کا براہین احمدیہ حصہ پنجم اور اس تصنیف میں جو کہ حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کادیانی مسیح معود و مہتی محدود علیہ صلاحۃۃ کی تصنیف ہے جس میں آپ نے وہ تمام پیش گوئیوں کا بہت سی پیش گوئیوں کا ذکر فرمایا ہے جو پوری ہو گئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور صداقت کے دلائل پیش کیے اس پر ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کے سوالات بھی ساتھ ساتھ پروگرام میں شامل کر رہے ہیں ہمارے پاس ایک کالر ہیں کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں پہلے انہیں شامل کریں گے ان کے سوال لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم مختصراً مصباح صاحب سے درخواست کریں گے کہ اگر ہمیں بتا دیں کہ کیا باتیں اب تک ہم نے اس پروگرام میں کی ہیں اور آگے آپ کے سوالات سے بھی اپنے پروگرام کو مزید. آپ کے سوالات سے بھی ہم استفادہ کرتے رہیں گے آغاز زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں ڈی ڈی احمد امکھش آدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو. السّلام علیکم و رحمۃ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ امین صاحب یا دوسرے جو ہے بار بار محمدی بیگ کا وہ سوال اٹھاتے ہیں میرا نام آغاز ہے اور میں شاہی وال کا رہنے والا پاکستان میں تو میں تھوڑی, ہوں, میں تھوڑی سی اگر آپ اجازت دے تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں جی فرمائیے جی تو یہ محمودی بیگم جو تھی یہ وال قریب ایک چک ہے ای بی تحص, تحص, تحصیل اور ان کی وہاں پہ زمینیں تھیں جی اور انیس سو چوہتر میں جب یہ احمدیوں کے خلاف یہ ساری ایجوکیشن وغیرہ ہوئی اور تو خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ نے ہمارے امیر جماعت ڈاکٹر عطاء کو حکم دیا تھا کہ وہاں اس چک میں جائیں اس گاؤں میں اور محمدی بیگم صاحبہ کا انٹرویو آپ تو ریکارڈ کر کے لائیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں وہاں موجود تھا ساح میں مغرب کے وقت ہمارے امیر جماعت صاحب وہاں گئے وہاں جا کے محمدی بیگم صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کیا ان کے ان کے بیٹے تھے مرزا اتحاق بھی مرزا اصح بیگ نے بیت کی تھی خلیمسی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور है? محمدی بیگم صاحبہ نے بات کی تھی خلیم اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی. وہاں انہوں نے ریکارڈ کی تھی باتیں وہ محمدی بیگم صاحبہ نے یہ برمیلا اعلان کیا تھا کہ میں احمدی ہوں میں احمدی ہوں میں احمدی ہوں چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ آغاز زاہد صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے اور مجھے میں نے ذکر بھی کیا تھا پروگرام کے شروع میں بھی کہ اس پہ پچھلے سال گزشتہ سال انص صاحب نے بڑی تفصیل سے پروگرام بیان کیا تھا اور یہ تمام کی تمام تفصیلات انہوں نے اس وقت بھی دی تھی اور مجھے بھی اس بات کا بھی یقین ہے کہ امین صاحب نے سنا بھی تھا اور بہت سے سوالات ہمارے کچھ ایسے کالرز ہیں جن کے سوالات ریپیٹ بھی ہوتے ہیں وہ بار بار کرتے ہیں سوال یہ سلسلہ جاری ہے ہمارا کام تو جواب دینا اور ان کے سوالات کو لینا ہے لیکن بہت شکریہ آپ نے بات کی وضاحت کی اور آپ نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ وہ احمدی تھے لیکن بات یہ ہے کہ جو جو جس نے جس طرح سے سوال کرنا ہے وہ غالباً اسی طرح سے سوال کرتا رہے گا سامن پروگرام جاری ہے اور سٹوڈیوز کا نمبر ہے فور سکس فائیو ٹو ٹو کا نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو کال ریڈیو کا حصہ بلو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اور آج کا جو موضوع ہے وہ دراصل ہم نے براہین احمدیہ حصہ پنجم کی بات کی ہے اور اس میں جو پیش گوئیاں حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے بیان فرمائی ہیں ہم ان پیشگوئیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور انہی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ظہیر صاحب موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے وہ خاتم النبین کی جو آیت ہے وہ اور یہ دونوں آیات محکمات میں سے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں آیتوں کو اکٹھا کیسے سمجھا جا سکتا ہے ایک تو یہ سوال ہے اور دوسرا یہ سوال ہے کہ اگر حضرت ابراہیم کو آہ اور حضرت وسلم کو دیکھا جائے تو وہ تو رات میں سے اور اس سے پہلے جو صحیفے تھے ان میں سے جو آیات تھیں وہ پڑھ کے نہیں سناتے تھے دنیا کو تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ان دونوں آیتوں کو کس طرح سمجھا جائے کیونکہ ایک میں تو حضرت صلی اللہ وسلم کو آخری نبی کہا جا رہا ہے اور دوسرے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں جس وقت چاہوں نبی بھیج دوں شکریہ چلیے بہت شکریہ ضہید صاحب आ... امین صاحب ظہیر صاحب ہمارے کالر ہیں جو ہمیں سیٹل سے سنتے ہیں اور ہمیں کال کرتے ہیں اور پروگرام ان کا اگر مس ہو جائے تو پھر یہ ریکارڈنگ بھی سنتے ہیں اور ہمیشہ تبصرہ بھی کیا کرتے ہیں ظہیر صاحب آپ کا شکریہ آپ سوالات کرتے ہیں آپ کا ذکر میں نے اس لیے خاص طور پہ کیا ہے کہ آپ کے سوالات معیاری بھی ہوتے ہیں اور گزشتہ سالوں میں دو تین سالوں میں جو بات مصباح صاحب میں نے نوٹ کی اور دیکھی ہے کہ یہ موضوع کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں سوالات بھی کرتے ہیں اور جو جواب انہیں ملتا ہے اس جواب کو سمجھتے ہیں تو پھر سراہتے بھی ہیں اگر ان کو بات سمجھ میں آتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے ان کے سوالات سے مجھے خاص طور پر آ, پروگرام ریڈیو میں دیا جا رہی ہے پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں 4164106522 ون اسٹوڈیوز کا نمبر ہے امین صاحب ایک دفعہ پھر موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی صاحب ابھی کسی ساتھ نے فون کیا سب سے پہلے ان کی مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے تو یہ محمدی بیگم کو سات سال اور ای میل کروں گا اگر میرے پاس آیا تو تو جس بھائی نے بھی کہا کہ انیس سو چوہتر میں کہا تو یہ بالکل جھوٹ ہے سپٹمبر میں محمدی بیگم کا انتقال ہوا ہے اور دوسرا ثناء اللہ امرت سری کا جو میں نے آپ کو کہا تھا نا تو قادیانی مرزا اللہ میں لکھتے ہیں کہ ابو جہن نے دعا کی تھی کہ جنگے بدر میں اے اللہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہو اس کو آج کی آج کے مارکے میں قتل کر دے ٹھیک ہے تو پھر جب مولانا ثناء اللہ امرسری جب ان کو مرزا علامت کادیانی کو کزاب دجال اور یہ سب لکھتے تھے تو ان کو بڑا غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے کو اتنا جھوٹا لکھتا ہے جو جھوٹا ہوگا ہیزے میں مرے گا تو میں نے ساری باتیں اس لیے آپ کو بتائی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کب ان کے ساتھ ہوا کافی عرصے تک خطوط کا سلسلہ چلتا رہا ان کے ساتھ بھی ہوا اس کے بعد یہ سارے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں آپ کے پاس سارا علم ہے پھر آپ مجھ سے سوال کر کے اس کو بات جو وہ کر دیتے ہو کہا تھا کہ کوئی بھی نبی ام الخبائیش میں مرا نہیں ہے اور جس نبی کا جہاں انتقال ہوا وہیں اس کی تکفین ہوئی ہے تو یہ مرزا صاحب لاہور میں مرے اور قادیان میں دفن ہوئے تو اس طرح الگ بات کیوں ہوئی یہ مجھے ان باتوں کے جواب دیجیے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا مصباح صاحب اب یہ سوالات ہیں ہمارے پاس جو سوالات آ رہے تھے اور 4164106522 ون اسٹوڈیوز کا نمبر ہے آپ سوال کیجئے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مصباح صاحب پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت ہمارے ساتھ جو پہلا سوال تھا وہ سوال کیا گیا تھا ظہیر صاحب نے اور انہوں نے دو آیت آپ کے سامنے رکھی ہیں اور بتایا کہ سورہ احراف کی بھی ایک آیت ہے اور ایک آیت سورہ اعزاب خاطم مندی والی اور وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایک آیت میں تو ایک طرف ذکر ہے کہ جب چاہے گا انبیاء کو بھیجتا رہے گا بنی آدم میں اور دوسری طرف انبیاء کے سلسلے کو خاتم النبیین کو اگر عثمانی میں مان لیا جائے تو وہ تو سلسلہ ختم کر دیا گیا اور پھر انہوں نے مثال بھی دی حضرت ابراہیم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور پوچھنا چاہتے ہیں اس کی تفصیل چاہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو کیا نتیجہ اخذ کریں گے آپ جی ان کو ملانا پڑے گا دونوں قرآن شریف کی آیات ہیں جی اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آیت کو تو ہم مانتے ہیں دوسری کو ہم انکار کر دیں بالکل یہ محکمات میں سے ٹھیک آن جی ہے تو اس لیے دونوں آیتوں کو ہم مانتے ہیں اور مسلمان مانتے ہیں اس لحاظ سے دونوں کے معنی باہم ایک جو مطابقت رکھتے ہوں یہ نہ ہو کہ ایک آیت کچھ کہے اور دوسری آیت کچھ کہے اس لیے یہ ان آیات میں سے ایک ہے یعنی ایک آیت ہے اس مضمون کی اور بھی آیات قرآن شریف میں موجود ہیں کہ جو اس بات پر دلیل ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے کیونکہ یہاں سورت عراف کی جو آیت انہوں نے پڑھی اس میں اسی انداز کی تین آیتیں اور بھی ہیں ٹھیک ہے یا بنی آدم جہاں بنی آدم کو مخاطب کیا گیا ہے تو بنی آدم میں وہ بنی آدم نہیں کہ جو عذور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کے تھے جو ہم ہیں اس زمانے کے لوگ ہیں وہ بھی بنی آدم ہیں اور اس کا میں نے بتایا کہ صورت عراف کی اس سے پہلی جو آیات ہیں یا بنی آدمہ وہ والی آیات بھی اس کی وضاحت کر رہی ہیں کہ قیامت تک آنے والے جو بنی آدم ہیں وہ مخاطب ہیں ٹھیک ہے تو انہی کو خطاب کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے ام آیاتی یا نقم رسوم کہ اگر تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو کوئی رسول آئے کیوں آئے جب آپ یعنی اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام سلام. کو آخری نبی قرار دے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ اگر کوئی رسول آج تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو وہ جانتا بھی ہے کہ میں کن معنوں میں فرما رہا ہوں تو اس لیے جو خاتم النبیجین ہے اس سے مراد لازماً شرعی نبوت مراد ہے اگر ہر قسم کی نبوت مراد ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ دوسری آیات جو ہیں ان کا قرآن کریم میں وجود نہ ہوتا ٹھیک ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. کے بعد بھی رسول آنے کا ذکر کرتی ہیں تو یہ آیت جو ہے یہ ہمیں یہ معنی سمجھاتی ہے کہ لفظ خاتم النبی میں جو ہے وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت شرع نبی آخری ہونا مراد ہے ٹھیک ہے کہ آپ جو شریعت لائے قرآن پاک وہ اب قیامت تک کے لیے شریعت ہے اب کسی اور شریعت نے نہیں آنا جہاں تک غیر شرع نبی نبی کا تعلق ہے تو وہ آ سکتا ہے تو اس کا تو قرآن کریم نے ایک تو یہاں ذکر کیا کہ اگر آ جائے थीक थीक اور سور النسا میں ذکر کر دیا کہ آ تو جائے لیکن وہ آئے گا صرف امت محمدیہ میں باہر نہیں آئے گا اللہ نبی یہ انعام کن کو دیے بتایا جا رہا ہے مَوتی اللہ ورسول جو اس رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ٹھیک ہے تو سورت آراف کی آیت نے یہ مضمون بتایا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بنی آدم میں رسول آ سکتا ہے لیکن سورن نساء کی آیت نے اور ہم پر اس مضمون کو کھولا کھول ہے کہ اب یہ فیضان اور یہ انعام صرف اور صرف آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل آپ کی بخشش سے ہی یہ انعام آپ دنیا کو دے گا تو اگر وہ اس شریعت کو ماننے والے ہوں گے تو قرآن کریم ان کو اس درجے تک پہنچائے گا تو یہ مضمون ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ دو متضاد آیات اپنے پاک کلام میں جو بیان کر رہا ہو تو اس، یہاں سے تو پھر بڑا آسان ہو گیا خاتم النبیین کے مطلب کو نکالنا بھی جی جی اللہ تعالیٰ نے हाँ. قرآن پاک کوئی ایسی یعنی گنجلوں والی کتاب نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہ سکیں اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس میں معنی کھول دیے ہیں ٹھیک ہے تو ایک آیت کو لے کر ہم دوسری آیت سے رہنمائی لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ذہن کھولتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ خاتون نبی والی آیت اتارنے والا یعنی اللہ تعالیٰ جی وہی وہ آیت اتار رہا ہے جس میں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت سلام. کا ذکر ہے ٹھیک ہے اور جلد. خاتون نبی کا مرتبہ پانے والا جی یعنی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام. سلام. <سؤال> وہ بھی یہ جاننے کے باوجود یہ فرماتے ہیں کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا اور لئی سبینی وبین میرے اور اس کے درمیان نبی نہیں <سؤال> تو یہ کوئی تضادات نہیں ہیں بلکہ ایک مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن اگر لوگ اس کو سمجھیں تو اور وہ مضمون یہی ہے کہ نبوت کا انعام اب آ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی ہے اور جہاں تک شریعت کا تعلق ہے قرآن کریم تو وہ آخری شریعت ہے قرآن کریم کے بعد کسی نئی شری کسی بھی شریعت کے آنے کا کوئی नहीं. امکان موجود نہیں ہے نہ گنجائش ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مصباح صاحب آپ نے بڑا تفصیلی جواب دیا ہے سامین ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور ریڈیو احمدیہ پر ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور مصباح بلو صاحب آج ہمارے ساتھ مہمان کے طور پر موجود ہیں جن سے ہم آپ کے سوالات کے جوابات حاصل کر رہے ہیں امین صاحب کا سوال ابھی ہم رکھتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں کچھ کالرز ہیں جو انتظار میں ہیں فور ون سکس فور اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس کال کیجئے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیے اپنے سوال کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اقبال صاحب انہیں خوش آمدید کہیں گے ریڈیو احمدیہ میں اقبال صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی. سر میرا نام اقبال ہے سر میرا یہ کوشچنگ کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو مذہب ہے نا انسان کا ذاتی معاملہ ہے تو ایکچولی میرا یہ جی سوال یہ ہے کہ پچھلے پانچ سو سال یا ہزار سال لگا لیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مذہب نے کسی کوئی ایسا سوشیو اکنامک سسٹم دیا ہو کسی نے کسی ملک نے اپنایا ہو اور وہ کامیابی سے چل رہا ہو ٹھیک ہے نا سر اور ایسا کوئی مذہب نہیں ہے جس نے یہ سسٹم دے دیا ہاں اسلام نے اگر آپ دیکھیں شروع سے ایسا سسٹم بنایا گیا وہ اگر آپ تھوڑے سے مجبوری آ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو فورس کیا گیا تھا یہ ایک فیکٹ ہے ہم لوگ مانیں یا نہ مانیں تو اس کا سر مجھے جواب دیں کہ وہ تو خیال میں سینسی مذہب ایسا اور کوئی نہیں ہے اور دوسری یہ بات ہے سر کہ آپ امین صاحب کو تھوڑا سا اپریشیٹ کریں سر آپ کے چھٹے سوالات ان کے لیکن وہ انویسٹیگیٹ ضرور کرتے ان کو ضرور اپریشیٹ کیا تھا بہت شکریہ آپ کے سوال کا اور آپ کے خیالات کے اقبال صاحب ایپریسیشن اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ وہ پروگرام میں کئی مرتبہ کال کرتے ہیں اور ہم ان کے سوال کو شامل بھی کر لیتے ہیں اور ہمیں یہ بھی علم ہوتا ہے کہ سوال کو وہ بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں ان کو ہم جواب بھی کئی دفعہ دے چکے ہیں تو یہ اپلیسیشن میں سمجھتا ہوں ادارے کی طرف سے کافی ہے اور آپ بھی اس بات کو سنائیں کیونکہ جب آپ اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں کنٹرول پر بیٹھے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ کس کو آنے لے اور کس کو نہ لیں لیکن جب ہم ان کو آنئر لیتے ہیں پورا موقع فراہم کرتے ہیں اپنی ساری بات کرتے ہیں بعض اوقات ہم میرا آپ سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے کہ تحقیق کتنی ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی لیکن با بعض اوقات ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے ان کے بعض سوالات سے ان کا لہجہ بھی مناسب نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم انہیں موقع ضرور دیا کرتے ہیں تو سوالات ہیں دو ہمارے پاس اس وقت مصباح بلو صاحب آپ کے اوپر کہ آپ کس سے بات شروع کرتے ہیں پہلے جی جی جی امین صاحب کے سوال سے ٹھیک کرتے ہیں आ, اقبال صاحب کا جو کامنٹ ہے جی آپ نے جواب دے دیا ہے کہ ہم یہاں کالیں لے رہے ہیں جی ارے یعنی ہم اگر چاہیں تو یہاں سے کال بند کر دیں ٹھیک تو صرف امین صاحب سے یہی گزارے کہ جن کے جوابات ہم پہلے دے چکے ہیں اس پہ دوبارہ سوال آنا اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیگر سامعین کا وقت ضائع ہو رہا ہے کہ ایک سوال کا جواب دے دیا جا چکا ہے پچھلے پروگراموں میں یا تو وہ اسی وقت سوال کرتے کہ اس کا یہ پہلو رہ گیا ہے تو ان سوالوں کے جوابات کے باوجود اگلے پروگراموں میں انہی سوال کو دہرانا یہ درست نہیں ہے جی. باقی موسٹ ویلکم ہر کالر کو ہم انکار نہیں کرتے جب تک کہ وہ دائرہ تہذیب میں سوال کرتے رہیں گے امین صاحب کہتے ہیں کہ حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے تحفہ گولویا میں یہ لکھا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ من کان امن قاضِ فاہنے ہو فی حاضل معت کہ میں سے جو, جو جھوٹا ہے اس کو اس جگہ ہلاک کر دے تو لیکن اس میں اس کو آپ نے ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ساتھ کیسے جوڑ دیا کیونکہ یہاں تو تحفہ گورہ میں کہیں بھی ثناء اللہ امرتسری صاحب کا ذکر نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو ویسے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اصول بیان کر دیا ہے مسیح محمد اللہ السلام نے تو یہ بھی درست نہیں ہے یہ تو اس دعا کا ذکر ہے کہ جنگ بدر میں تو حضو نے یہ دعا کی کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس کو مار وقت. لیکن یہ آپ نہیں بیان فرما رہے کہ یہ اصول ہو گیا کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جاتا ہے ایسا نہیں ہے یعنی آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بطور یہ اصول کے نہیں کی تھی اگر تو یہ اصول ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو سچے کی زندگی میں مار دیتا ہے تو پھر آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں تو جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیا ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا ضرور اس لیے میں دعا نہ بھی کروں تو اللہ تعالیٰ ابو جل کو باقی نہیں چھوڑے گا لیکن آضور صلی اللہ علیہ و کا یہ دعا کرنا بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس شرط کا پابند نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ یہ شرط نہیں رکھی ہوئی یا یہ بات بیان نہیں کی ہوئی کہ میں جھوٹے کو ضرور سچے کی زندگی میں ماروں گا اور اس لیے آضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ دعا کر رہے ہیں تو اس کو ثناء امرتسری صاحب کے اس مبالے کے ساتھ جوڑنا درست نہیں ہے لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ چونکہ ثناء امرتسری صاحب نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو دجال کہا قذاب کہا تو مرزا صاحب کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے مبالے کے لیے چیلنج کیا اگر تو یہ الفاظ صرف ثناء امرتسری کہہ رہا ہوتا تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی بہت غصہ آیا اور اس کے پیچھے پڑ گئے یہ الفاظ تو ہندوستان کا ہر مولوی کہہ رہا تھا تو آپ ان سب کو پھر موبائل کا چیلنج دیتے ہیں. کیوں آپ نے صرف سناولا امرتسری کو ہی چیلنج دیا جی کافر و و دجال ہمیں کہتے ہیں نام کیا کیا غم ملت میں اٹھایا ہم یہ حضرت مرزا غلام کا عن علیہ السلام کا شکر جی کہ غم ملت اسلامیہ میں ہم نے جو کوششیں کی ہیں اس میں ان حضرات نے مولوی صاحبان نے ہمیں کافر و ملحد و دجال یہ لقب دے دی جی یعنی ہر مولوی یہ آپ کو کہہ رہا تھا سوائے ان کے جو آپری مان لیا ہے جی یا سوائے ان کے جو خاموش تھے تو لیکن ایک بڑا طبقہ مولویوں کا یہ چلا رہا تھا دجال لوری تو اس پہ اگر حضرت مرزا صاحب کو غصہ آنا تھا صرف ثناولہ امرتسری پر آنا تھا کہ وہ مجھے کیوں دجال کہہ رہا ہے باقیوں پر نہیں آنا تھا تو آپ نے کبھی بھی ان ناموں کی وجہ سے کسی کو بدوانی نہیں دی اگر آپ مبالے کا چیلنج دیتے ہیں ان ناموں کی وجہ سے تو آپ سب کو دیتے تو ثناولہ امرتسری صاحب کو مخصوص کرنا بتاتا ہے کہ وہاں کوئی مضمونی عورت چونکہ اس کا ایک اخبار تھا اللہ حدیث جی تو اس میں یہ باتیں جب اس نے بکثرت شائع کی جھوٹا پروپوکنڈا کیا تو عظرت مسیح محدود السلام نے پھر آخری یہ طریق رکھا کہ اچھا آؤ آپ مبالا کر لیتے ہیں کہ یہ دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں مر جائے ٹھیک ہے یہ طریق بیان کر رہے ہیں بالکل طریق ہے یہ. جی تو اس پہ ہم میں نے پہلے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ اس کے جواب میں اس مبالے کے جواب میں اگر ثناء امرتسری صاحب نے حامی بھری ہو کہ ہاں میں تیار ہوں تو وہ ہمیں دکھا دیں ٹھیک ہے جب وہ دکھا دیں گے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے ٹھیک ہے یہ وہ جو قرآن کریم میں سر آیت مبالہ ہے جی کہ تالو نہ دو ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ نجل اس میں جب حضور نے یہ ان کو چیلنج دیا تو وہ مقابل پر نہیں آئے عیسائی لوگ اور چونکہ انہوں نے حامی نہیں بھری تو یہ اس مبالے کا کوئی رزلٹ اس طرح نہیں نکلا ٹھیک ہے اسی لیے آ حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے چیلنج کے مقابلے میں یہ حامی بھر لیتے ہاں کر دیتے ما حال ہالو تو ایک سال بھی نہ گزرتا کہ یہ مزہ چکھ لیتے ٹھیک ہے پھر ان کو پتہ لگ جاتا لیکن چونکہ انہوں نے آگے سے اس بات میں جواب نہیں دیا تو اس مبالے کا رزلٹ جو ہے اس کے آنے کی نوبت نہیں آئی ٹھیک ہے تو یہ سنت ہے حضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وضاحت ہے آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبالک کے بارے میں تو وہی جو سنت ہے وہی جو تعلیم ہے آنظور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا مرزا صاحب کے اس چیلنج کے مقابلے میں سناء اللہ صاحب کا کیا جواب وہ کہاں ہے جواب وہ ہمیں دکھائیں تو وہ جب نہیں دکھا رہے وہ ہوگا تو آپ دکھائیں گے نا جی تو جب ہے ہی نہیں تو اس کے بعد یہ شور مچانا وہ درست نہیں ہے تو جو جواب سناالہ امرتسرین انسان نے دیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ کوئی میں معیار نہیں ہے کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا مر جائے یہ مسلمہ والی مثال انہوں نے دی تھی تو چونکہ جو مثال انہوں نے دی تو اللہ تعالی نے پھر وہی رنگ ان کو دکھایا کہ جو سچا تھا ان کو پہلے وفات دے دی اور بعد میں جو جو جھوٹا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مولد دی اور وہ اہم جماعت کی ترقی دیکھ دیکھ کر پھر فوت ہوا ٹھیک ہے کہ کس طرح ارمسی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی خلافت کے زمانے میں وہ پیشگوئیاں دن بہ دن بڑھتی چلی گئیں ان کی صداقت دن بہ دن کھلتی چلی گئی اور وہ تمام ترقیات دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ کے وعدے دیکھ کر فوت ہوا تو اس میں اور پھر یہ کہنا کہ وہی بات امول خباعث مرض میں مرنا جی یہ آپ کا شور ہے آپ کا خواہش ہوگی لیکن ایسی کوئی حقیقت ایسی نہیں کوئی حقیقت نہیں ہے اور اپنے گمان سے آپ ایک کہانی تراش لیتے ہیں اور اس کہانی کو بیان کر دیتے ہیں جس میں آمیزش مکالمے کی بھی ہوتی جی جی صاحب آپ اپنے نام کی بھی لاج رکھیے اور کوشش کیجئے جی کہ جو بات کیا کریں جب آن ایئر آتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ آپ جب آئیں تو پھر تحقیق کر کے آیا کریں اور بہت سی باتیں جو بڑی تفصیل سے بیان کر دی جاتی ہیں پھر بھی آپ بار بار اس کو پوچھتے ہیں اور موضوع سے بھی ہٹ جاتے ہیں موضوع جو ہوتا ہے اس پہ رہتے نہیں ہیں موضوع سے بھی آپ دور چلے جاتے ہیں بسا اوقات تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں آپ ہمارے لیے بھی دعا کیے کہ جی اقبال صاحب نے بات کی تھی کہ جی مذہب ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے جی پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ 500 سال ہزار سال میں کوئی مذہب نے کوئی سوشیو اکنامک نظام نہیں دیا اور نوزب اللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا نظام تھا جو لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا हुँ. اور آخر میں اپنا تجزیہ دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک سائنس ہی مذہب ہے ٹھیک ہے اب یہ اقبال صاحب کا کرایہ ہے جی جہاں تک تو یہ بات ہے کہ مذہب ہر انسان کا ذاتی معاملہ بالکل ٹھیک ہے جی کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ جو مرضی وہ مذہب اپنائے ہاں اللہ تعالیٰ نے سات قرآن کریم میں یہ اور پہلی کتابوں میں بھی یہ باتیں کھول دی ہیں کہ جو مذہبی آپ اپناؤ گے اس کا بہرحال سوال ہوگا آخرت میں تو اس لیے آپ کا اپنا معاملہ ہر انسان کا اس میں کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہاں جہاں تک تبلیغ کا تعلق ہے جہاں تک پیغام پہنچانے کا تعلق ہے وہ مومنوں کو حکم ہے کہ وہ پہنچاتے رہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ کسی مذہب نے کوئی اکنامک سسٹم نہیں دیا یا اسلام نہیں دیا لیکن وہ بھی زبردستی یہ درست نہیں ہے یہ تو آپ اگر قرآن کریم کا کو پڑھیں احادیث کا مطالعہ کریں تو وہاں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو بھی اپنی خوشی سے جتنا بھی لے آئے دین کی خدمت کے لیے وہ اسے قبول کیا جائے گا ٹھیک ہے تو اگر مسلط کیا جاتا تو پھر یہ حکم ہونا چاہیے تھا کہ جو کچھ ہے لے آئیں یا اتنا ضرور لے آئیں ورنہ پھر مزہ آپ کو انجام کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے ٹھیک کہیں بھی ایسا مضمون آپ کو کرانے کریم میں نہیں ملتا نہیں احادیث میں ملتا ہے وہ وہاں تو جنگ بدر میں ایسا ہوا کہ ایک مشرق کی کوئی ذاتی دشمنی تھی کسی کے ساتھ مکہ کے کفار کے ساتھ تو وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں بھی اسلام کی طرف سے ہو کر لڑنا چاہتا ہوں تو حضور تم کلمہ پڑھتے ہو اس نے کہا نہیں تو حضور نے فنیا کہ پھر ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے یعنی یہ اس پہ کوئی مسلط کیا گیا اگر مسلط کیا جانا ہوتا تو حضور اس آفر کو کبھی نہ ٹھکرات کیا آؤ کفار کے خلاف لڑائی ہمارے بندے پہلے ہی کم ہے تم آؤ ہمارا ساتھ دو گرینس ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اچھا آ گیا تو اب کل پڑھ کے جاؤ ورنہ نہیں جا سکو گے عزو نے پوچھا ہے کہ کلمہ پڑھتے اس نے کہا نہیں اس نے کہا کہ پھر ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے شکریہ آپ جا سکتے ہیں تو کوئی بھی تسلط یا زبرستی کسی کے ساتھ نہیں کی گئی جی تو یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے یا نا سمجھی ہے کہ یہ کہا جائے کہ اسلام نے زبردستی کوئی نظام مسلط کیا ہاں جہاں تک غیر مسلموں سے جزیہ لینے کا تعلق ہے اس میں تو آپ یعنی وہاں اسلام ذمہ داری لیتا ہے بحیثیت اسٹیٹ کہ آپ کی جان مال عزت کی تحفظ کی ذمہ داری ہماری ہوگی ٹھیک ہے تو جس طرح آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں ٹیکس دیتے ہیں تو اسی طرح یہ اسلامی ممالک میں رہتے ہوئے مسلمان جو ہیں وہ زکوٰۃ دیتے تھے جی اور وہ جو ہیں وہ ٹیکس دیتے تھے اور اس کا یعنی یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ کینیڈا میں رہتے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ میں ٹیکس نہیں دوں گا uh -huh. میری مرضی میں دوں یا نہ دوں ایسا نہیں ہے آپ اس حکومت کے پابند ہوتے ہیں تو جو حکومتی قوانین ہیں ان کو آپ مانتے ہیں تو اس کی و... اور یہ کوئی ایسا ایسی چیز نہیں تھی اس کے بدلے میں جیسے کہ میں بتایا اسلام نے جان مال عزت کی تحفظ کی ذمہ داری لی ہوئی اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے ٹھیک ہے ورنہ ہم وہ مثالیں دیں کہ کس طرح اگر ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کا قتل کر دیا ہے جی تو اس مسلمان کو کٹہرے میں لایا گیا ہے خواہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے تو اس قسم کی مثالیں جب اسلام میں موجود ہوں تو پھر یہ کہنا کہ نہیں اسلام نے بھی زبردستی کی یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے اسلام نے یہی فرمایا ہوا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ نصاب پہ جو اترے گا وہ دے گا ٹھیک ہے جو نہیں اترتا اس کو صدقہ اور خیرات کرنے کی تعلیم تلقین کی ہے ترغیب دلائی ہے کوئی زبرستی نہیں کی ٹھیک ہے تو اس میں یہ اور یہ کہنا کہ اس کے بعد سائنس ہی مذہب ہے سائنس کا تو اب اب جا کے دریافت دریافت ہوئی ہے نا جی انسان یا زندگی جو ہے یہ تو ہزاروں سالوں سے چل رہی ہے ٹھیک ہے اس سائنس کے وجود کے منظر عام پر آنے سے پہلے کس نے انسان کو اخلاق سکھائے ٹھیک ہے کس نے انسان کو رہنے کے آداب سکھائے کس نے انسان کو تہذیب سکھائی یہ سب کی سب مذہب کی کا جو ہے وہ تعلیم ہے ٹھیک ہے حضرت عدم علیہ السلام کو ہم پہلا نبی مانتے ہیں جنہوں نے آپ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ننگ چھپانے پاک چیز کھانے یہاں سے سبق کا آغاز کر اور فیملی سسٹم بھی جی ہاں جی بالکل بالکل تو یہاں سے لے کر پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک علیہ وسلم. اس تعلیم کو مکمل کیا آدمیت سے انسانیت, انسانیت بالکل تو وہ اس کے بعد یہ سائنس کی ایجادات ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں وہ باتیں موجود ہیں جس کو سائنس آج پورا کر رہی جی تو سائنس سے ہمیں انکار نہیں ہے لیکن سائنس اللہ تعالیٰ کا ایک فیل ہے है ہے پریکٹیکلی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سائنس نے بتائیں ہیں ठीक. اس کو دریافت کر کے لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کال ہے اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ ہمیں وہ پہلے بتا چکا ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا قول ہے سائنس کا فیل ہے ٹھیک ہے اس سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی اور فیل میں تضاد ہو تضاد ہو بالکل اس میں یہ بھی سائنس نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری تحقیق جو ہے وہ اب آخری ہے اس کے بعد جو ہے کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں ابھی تو بچپنے میں ہے سائنس خود یہ کہتی ہے کہ باوجود اس تحقیق کے ممکن ہے کہ آئندہ کوئی اور تحقیق آئے بالکل بالکل تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو وسعت ہے جو گہرائی ہے اس کو سائنسدان جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے نتیجے میں انہوں نے بہت کچھ ماشاءاللہ سیکھا بھی ہے لیکن بہت کچھ ابھی سیکھنے کو بھی ہے تو اس میں جو میں نے بتایا ہے قرآن کریم مثلاََ صورت تکویر کو آپ پڑھ لیں واضح نفوس و زبت اشار و اتلت بہار و یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ جب اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس وقت کا انسان شاید یہ سوچتا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کیونکہ عرب میں اونٹنی جو ہے اس سے قیمتی کوئی چیز تھی ہی نہیں ٹھیک ہے بالکل اگر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجت کرتے ہیں مدینہ کی طرف تو انعام جو رکھا جاتا ہے وہ سرخ اونٹنیاں رکھا جاتی جی یعنی اس سے بڑا کوئی انعام ہوتا تو رکھتے تو یہ اونٹنی اتنا بڑی چیز تھی عربوں کے لیے اس قوم کو یہ کہا جا رہا ہے وز الشار و کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اونٹنیاں بے کار ہو جائیں گے تو قرآن کریم نے اللّہ تعالیٰ نے یہ بات کہی اور اللہ تعالیٰ نے ہی سائنس کے ذریعے وہ بات پوری کر کے دکھائی بالکل تو یہ کہنا کہ سائنس ہی مذہب ہے درست نہیں سائنس بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ایک مظہر ہے بالکل اور باقی مظاہر میں سے اللہ تعالیٰ کی جو پاک کلام ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں اس کی قدرت کا مظہر ہیں تو ان دونوں میں آپ کو مطابقت بھی نظر آئے مطابقت بھی نظر آتی ہے بالکل ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ اور اقبال صاحب آپ سے درخواست بھی یہی ہے کہ غور کیجیے کہ مذہب کی غرض و غائت ہے کیا مذہب آتا کس لیے ہے مذہب آپ کو سکھاتا کیا ہے اس،, اس اس سوال پہ بھی غور کیجیے اور بہت اچھی بات ہے آپ کے لیے ایک سوچ کا نیا رخ کھلے گا کہ جو بھی مذہب کی بات کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا کال ہے اور سائنس کی جب بات کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فیل ہے اور جس سوال کی طرف آپ جاتے ہیں کہ سائنس ہی مذہب ہے وہ کس طرف آپ کو آگے لے کر جاتی ہے اس کو بھی سمجھیے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے مصبا صاحب کے بہت سے لوگوں نے میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن عموماً مذہب کو کہانیوں اور قصوں کی چیز بنا دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے نہیں اگر تو ان مولوی حضرات کی آپ تقریریں سنیں گے تو پھر تو آپ توبہ ہی کریں گے جی لیکن اگر آپ نے واقعی جو موجودہ سائنس ہے اس کو قرآن کریم کی روشنی میں سمجھنا ہے تو مثلاً ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تھے جی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی ریسرچ کی ہے جو بھی چیز دریافت کی ہے مجھے اس کی اصل جو رانمائی ہے قرآن کے پاک نے دی ہے بالکل تو یہ وہ سائنسدان تھے جو نوبل پرائز جیتے بالکل انہوں نے کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ نعوذ باللہ ایسی کتاب نہیں ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے عجائبات سے آگاہی دے تو انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ ساری کے سارے عجائبات اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے بیان کر چکے بیان, بیان چکے ہیں. چکے تو اس میں آپ مثلاً ہم مثال کے طور پہ کہہ دیتے ہیں حضرت ہمارے چوتھے امام جی حضرت خلیفۃ المسیحر راب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی کتاب ہے نالج ریولیشن ریشنلٹی اینڈ ٹروتھ اس کو اگر آپ پڑھیں یہ عام یہاں مل جائے گی آپ کو آن لائن بھی مل جائے گی تو اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح موجودہ دریافت سائنسی ایجادات کو آ، حضرت خلیفت المسی راب رحم اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کی بنیاد آپ کو قرآن کریم کی سے دکھائی ہوئی ہے بالکل تو جب آپ کو اتنی مثالیں مل جائیں گی تو آپ خود یہ اقرار کریں گے کہ واقعی سائنس جو ہے اس کی بہت سارا حصہ مذہب ایک زمانے میں پیش کر چکا ہے تو انسانیت کا اتنا بڑا سفر مذہب نے طے کرایا ہے تو اس نالائق اولاد کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو بڑی ہو کر یہ کہے کہ والدین کی ہمیں اب ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں پالا थीक. تو مذہب نے پال پوس کر بڑا کیا ہے عقل دی ہے شعور دیا ہے اور تہذیب اخلاق یہ سب چیزیں سکھائی ہیں اب اس سائنسی ایجادات کو دیکھ کر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مذہب ابھی ہم اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مصباح صاحب بہت شکریہ بڑا مفصل جواب آپ نے دیا سامعین ریڈیو احمدیہ جاری ہے پروگرام اور پروگرام میں ایک گھنٹے اور دس منٹ سے زائد کا وقت ہمارے پاس موجود ہے ریڈیو احمدیہ پر ہم آپ کی خدمت میں ہر ہفتہ اتوار کی شب حاضر ہوتے ہیں آج کے پروگرام میں مصباح بروس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور آپ کال کیجیے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے مصباح بلو صاحب موجود ہیں عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہیلو جی عرفان صاحب آپ آنیر ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ پروگرام میں اچھا بھی لگتا ہے کال کرنے کا کم سے کم یہ امید ہوتی ہے یہ کال لے لیں گے ہم باقی تو آپ کے کچھ جو وہ کال لیتے ہی نہیں ہماری ایک تو میری گا کہ امین صاحب جتنے بھی کوڈ کرتے ہیں اگر آپ ان کو تسلی بخش جواب دے رہے ہیں تو شاید وہ سوال نہ کریں لیکن آپ نے کبھی بھی انفارچونیٹلی کسی بھی مطلب آپ کے ہوسٹ نے ان کا تسلی بخش جواب دیا ہی نہیں کیونکہ ان کو وہ جواب یا آپ سمجھ لیں کہ وہ دینا چاہتے ہی نہیں ہے تو سر یہ جس طرح آپ نے مباہلے کی بات کی کہ مرزا صاحب نے مباہلے کیے ان کے ساتھ اور وہ کہیں پہ لکھا نہیں ہوا سر عبداللہ اللہ کا تو ہر جگہ پہ لکھا ہوا تھا تو اس کے اوپر پھر دیکھنا نا سر پھر مہر علی شاہ صاحب کا وہ بھی لکھا ہوا تھا دونوں مباحلوں میں انہوں نے کہا اور وہ شخص ان کو ہوئی اور وہ بعد میں کہا جی مجھے الہام ہو گیا خیر یہ تو میرا سوال نہیں تھا یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے اصل میں میرا سوال سر یہ تھا کہ کیا میں کیونکہ آپ یس اور نو میں سوال دے دیا چلے نا جو تو آسانی ہو جائے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی <سؤال> میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جی کتابوں میں کتابوں میں ہم نے جو آپ سے سوال کر رہے ہیں انہوں نے مطلب بہت زیادہ انفارمیشن لی ہو تو میں پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں? صرف یس yes انہوں no میں جواب دے دیجیے گا پلیز تھینک یو چلیے جناب یہ عرفان صاحب تھے اور عرفان صاحب کا سوال تھا اور وہ نو جب بھی سوال کی بات آتی ہے تو مجھے کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے آپ کی اجازت سے سنا دیں گے بات مر کے بات کرتے ہیں جی ہاں اور کوئی سوال نہیں ہے فی الحال کوئی اور سوال ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ سوال جس پہ ہم اپنی بات کو آگے جاری رکھیں گے جی بہت شکریہ عرفان صاحب کہتے ہیں کہ میں کال لے لیتا ہوں اس جو یہاں سپیکر ہوتا ہے اس کا کال لینے یا نہ لینے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا وہ پیچھے سے کنٹرول روم سے ہمیں بتاتے ہیں کہ کال ہے تو اس لیے اچھا اس میں عرفان صاحب فرما رہے تھے کہ امین صاحب جو حوالے دیتے ہیں ان کو آپ مان لیا کریں اور ان کو تسلی بخش جواب دیا کریں ہم نے تو جو حوالہ ہے اس سے کبھی بھی انکار نہیں کیا ٹھیک ہے جو حوالہ نہیں ہے اس پہ ہم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں آپ یہ بتا دیں تو سنا امرتسری صاحب کے جو مبالا تھا اس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کے جواب میں ان کا اعترافی یا اس کو قبول کرنے کا کوئی بیان ہے ہے تو ہمیں دکھا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ حوالہ اگر ہے تو ہمیں دکھا دیں اگر نہیں ہے تو پھر مان لیں کہ بھائی انہوں نے آگے سے خاموشی رکھی اور یہ انکار کر دیا کہ میں اس مبالے پہ نہیں آتا ٹھیک ہے اور اس لیے شاید عرفان صاحب اس بات کو آگے پھر عبداللہ آتم اور مہر علی شاہ صاحب کی طرف لے گئے میرے خیال میں وہ بھی جانتے ہیں جی. کہ ثناء اللہ صاحب کا جو مباللہ ہے وہ نہیں ہوا تھا لیکن یہ بھی ہم بتا دیں کہ مہر علی شاہ صاحب سے بھی کوئی مبالہ نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے اس میں اگر کوئی ہوا تھا تو ہمارے علم میں اضافہ کر دیں جی روحانی خزان مسیح محمد السلام کی کتابیں آن لائن موجود ہیں اس میں سے نکال کے آپ دکھا دیں. کہ موالہ یہ ہوا تھا کہیں بھی مبالہ نہیں ہوا تھا عبداللہ آتم صاحب کے ساتھ بھی کوئی مبالہ نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے عبداللہ آتھم کے ساتھ صرف یہ ہوا تھا کہ ایک مباحثہ ہوا جو جنگ مقدس کے نام سے چھپا ہوا ہے وہ مباحثہ پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے عیسائیت کی طرف سے دلائل دیے اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اسلام کی طرف سے دلائل دی تو اس مباحثے کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون ہے جو اسلام کی صداقت کے لیے لڑ رہا تھا ان لوگوں سے اس کے آخر پہ حضرت مسیح وسیم علیہ السلام نے صرف اپنی ایک الہامی دعا کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے جو بھی فریق آمدن جھوٹ اختیار کر رہا ہے وہ پندرہ ماہ میں حاویہ میں گرایا جائے گا تو یہ مبالا نہیں تھا کہ تم حامی بھرو اس میں صرف یہ ایک پیشگوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ جو بھی فریق یعنی اگر میں تو میں پندرہ ماہ میں حاویہ میں گرایا جاؤں گا اگر وہ تو وہ پندرہ ماہ میں حاویہ میں گرایا جائے گا ٹھیک ہے اور آگے بشرط یہ ہے کہ وہ توبہ نہ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو پندرہ ماہ گزر گئے عبداللہم کی اس طرح موت نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی تو آگے سے مسیح محدود علیہ السلام کی بھی تو نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو اگر وہ ہوتی یا تو یہ نا کہ مرزا غلامت قادیانی علیہ السلام کی وہاں وفات ہو جاتی تو پھر آپ کہتے جی وہ دعا ہوئی تھی اور یہ نتیجہ نکلا تو وہاں آپ نے یہ اشتہار دیا تھا کہ اس نے توبہ سے کام لیا ہے اور چار اشتہار میں آپ نے اس کو بلایا کہ قسم کھا کر کہہ دے لیکن انہوں نے قسم کھا کھانے پر حامی نہیں بھری اور وہ قسم کھا کر یہ کہنے سے کتراتے رہے اور بالآخر ان کی بھی وفات بہت ہو گئی چوتھے اشتہار کے بعد تو ہر پیش گوئی کا اللہ تعالیٰ کا رنگ ہوتا ہے کہ وہ اس نشان کو ذرا اور ابھار کر دکھانا چاہتا ہے یا کس طرح دکھانا چاہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے لیکن اس میں بہرحال جو جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھاتا تھا آپ اس کے مطابق اشتہار دیتے رہے لیکن عبد العتم مقابل پر قسم کھانے کے لیے نہیں آئے ٹھیک تو بہرحال ان تینوں میں کہیں بھی کا کوئی ذکر نہیں ہے نہ مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ نہ ہی عبدالعتم کے ساتھ تو باقی یہ کہ تسلی بخش جواب دے دیا كریں كروں گی نہیں تسلی ہم ہمارا کام یہی حوالوں کے ساتھ جواب دینا ہے اگر کسی کی تسلی نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے نہ ہو ایک صحابی تھے حضرت بن بناس رضی اللہ تعالی hmm. وہ گئے ایک عیسائی بستی میں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے یا اختہ ہارون ماں کان آبو کے امرا سون یعنی مریم نے جب عدیسی علیہ السلام کو جنم دیا تو اس کا ذکر کر کے القرآنِ کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو کوئی مدکار شخص نہیں تھا یہ تو نے کیا کیا جی تو ان عیسائیوں نے یہ سوال کیا کہ تمہارے قرآن کو اتنا نہیں پتہ کہ ہارون جو ہیں وہ حضرت حضموسا علیہ السلام کے بھائی تھے جی حضرت مریم سے کوئی تیرہ چودہ سو سال پہلے گزر چکے تھے جی ان کو ہارون کی بہن بنا دیا تو حضرت امر بن آس کہتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب نہیں آیا ٹھیک ہے میں جب واپس آیا تو عضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال رکھا کہ حضور, میں اس کا جواب نہیں دے سکا تو حضور نے فرمایا کہ کیا لوگ اپنے کے ناموں پر بچوں کے نام نہیں رکھتے جی. مطلب یہ تھا کہ قرآن نے کب یہ کہا کہ یہ ہارون وہ ہارون ہے جو موسا کے بھائی تھے ٹھیک ہے اور بزرگان کے نام پر آگے نسلوں کے نام جاتے رکھے ہیں؟ جاتے ہیں تو کسی اسی مریم کے کوئی بھائی ہارون ہوں اس زمانے میں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ٹھیک ہے تو حضرت مربِ ناز کہتے ہیں کہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی یہ جواب آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا لیکن یہ اعتراض آج تک عیسائی حضرات اپنی کتابوں میں لکھتے آئے بالکل لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تسلی نہیں جی تو جواب تھا وہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا جس جو کہتا جی ہمیں تسلی نہیں ہے تو اب اللہ ہی تسلی کرائے گا لیکن جواب جو ہے وہ دے دیا گیا ٹھیک ہے اسی طرح ہم بھی یہاں حوالوں سے اور مختلف باتوں سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ہماری تسلی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی کرائے لیکن ہم نے جو جواب ہے وہ دے دیا آپ کی خدمت میں ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ اور ان کے سوال کا ایک دوسرا حصہ بھی تھا ایک دو سوالات اور لے لیتے ہیں اور پھر ہم سوال کے حصے کی طرف جائیں گے ہمارے ساتھ محمد اکرم صاحب ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اکرم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب ٹھیک ہے الحمد شکر ہے اللہ کا آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ جناب للہ سنائی جناب مسبا بلوئی صاحب بڑے دینے مقصد مزاج کے آدمی ہیں یہ تھوڑی بات سنتے بھی ہیں اور بات کو بڑھاتے ہیں اور غصہ وغیرہ نہیں کرتے چلے سوال طرف آتے ہیں ابھی یہ ٹیکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کسی ملک میں رہتے ہیں تو وہاں کے آپ کے قوانین آپ پہ وہاں پہ لاگو ہوتے ہیں جو بھی ہو جس طرح انہوں نے فرمایا کینیڈا میں آ جائیں تو کینیڈا کے بھی قانون آپ پہ لاگو ہوتا ہے ٹیکس یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ دیں لیکن جب آپ وہی بات پاکستان کے بارے میں کی جاتی ہے جب ہم دوسنل ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم وہاں کے मानते کو مانتے نہیں हम یا ہم وہاں کے نیشنل نہیں जब تو جب وہاں پہ آپ کو قانونی طور پر और طور پر اور مذہبی طور پر ایک ہزار مسلم قرار دیا گیا ہے تو بات پھر وہی آگے یا आप نو آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی اب میں یہاں آ گیا ہوں تو میں وہاں کا نہیں مانتا تو یسا نو میں پلس مسبا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میرا کو تلق نہیں ہوتا آپ نے سنا بھی ہوگا میں نام نہیں لیتا آپ کہتے ہیں کہ کسی کا نام نہ لیں وہ سامنے کہتے ہیں کار دے جی کار دی جی کاٹ دے ہے ایسی بات یا نہیں ہے اس کا جواب دیں تھینک یو ویری مچ چلیے بہت شکریہ آپ کا ایک قول اور, اور ہیں ان کے سوال لے لیتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام, السلام, السلام و اللہ وبرکاتہ جی میں دوبارہ آذر ہوں جی جی فضل لقمان صاحب شکریہ آپ نے جواب دیا اب یہ میرا سوال ہے کہ تو کہا کہ مرزا صاحب کا نام نہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم کے نام ہے احمد اور خود محمد صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ, وسلم ایک علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ میں ہوں محمد ہوں احمد ہوں آقب ہوں, ہوں. تو فرض کریں تو کہ آپ کی وہ مردی جو کہتے ہیں کہ یہ احمد مرزا اللہ احمد خادی ہے اور آپ نے بھی دوسری آیت میں ایک شکر نکالا ہے تو سکتا ہے کہ یہ آآ آآ غلام احمد مرزا غلام احمد محمد قابل okay. طرح اشارہ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امتیوں کے لیے آسانی یا پیدا کیے اور واضح بات کو تشریح کی ہے مسیح کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم باللہ، یہ آیت کو نہیں سمجھا کہ مرزا صاحب کا نام ہے یہ آنے والا تو اگر وہ نہیں سمجھا اگر سمجھاتا تو کہہ دیتا کہ آ, میرے بعد جو آ رہا ہے وہ احمد نام, نام والے مرزا احمد یا احمد نام والے ہیں جس طرح میدی کے بارے میں کہا ہے کہ محمد بن عبداللہ نام ہے اس کا فاطمی آ, آ, نسل ہے غرفاتی تو ذرا تشریح کریں تو اس میں تو عیسیٰ میں مریان ہے مرزا غلام غلام احمد چراغ بی بی تو نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا فضل الکمان صاحب آپ نے بات کی ہمارے پاس عرفان صاحب کا ایک سوال موجود ہے جی جی اور آپ سے رعایت دیتے ہوئے اکرم صاحب نے جو بات کی تھی کہ بعض فون کٹوا دیا جاتا ہے یا آواز آتی جی ہے تو میں صرف بحثیت میزبان آپ کو اس کا جواب دینے کی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ پھر وہی بات ہے کہ پوری ہی بات کیا کیجئے صرف ان صورت میں ہوتا ہے جب کبھی ایک سوال کا جواب دیا گیا مصباح صاحب اور یہ کہا گیا کہ جیسے آپ نے آج بات کی کہ وہ حوالہ ہے تو لے کر جی آپ اگر بار بار کال آ رہی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کی کال مزید نہیں لیں گے کیونکہ ایک سوال آپ کی طرف ہے اور آپ اس کا جواب لے کے آئے نہیں رہے اور آپ بات کو کہیں سے کہیں سے کہیں لے کے جا رہے ہیں اور سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں تو یہ استحکاک میں پہلے بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مہمان کا ہے اور ہم استحق کو مہمان کو دیا کرتے ہیں تو ایسی کوئی اور بات نہیں ہے یا اگر ایسا کسی دوسری صورت میں ہوا ہے تو آپ اس بات کے بھی گواہ ہیں کہ اگر کوئی شخص آن آ کر بتہذیب بھی کرے تو پھر پھر بھی ہماری ایک مجبوری ہے بہت سے لوگ ہیں جو سنتے ہیں نہ صرف براہ راست بلکہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ سنی جاتی ہے اور ہمیں بہت دوسرے ملکوں سے بھی ای میلز آتی ہیں پاکستان سے بھی انڈیا سے بھی جرمنی انگلینڈ سے ان تمام جگہوں سے اور لوگ ایک ایک بڑے غور سے سنتے ہیں تو ان باتوں کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں انصاف کے تقاضے ہیں تو بہرحال یہ میرا ادارے کی طرف سے جواب تھا آپ کو باقی مصباح صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں آپ ہم سوالوں کی طرف چلتے جی, ہیں سوالوں کی طرف چلتے ہیں جی کیا عرفان صاحب کا سوال تھا کہ کیا آپ مانتے ہیں جی کہ جو بھی مرزا صاحب نے لکھا ہے حضرت السلام کے بارے میں کہہ رہے ہاں یا نام جواب ٹھیک ہے تو مسیح محدود السلام کی جی. جی. کتابیں جی. جو ہیں ان کو ہم مانتے ہیں آپ جو بھی سوال کریں گے اس لیے ہم وہ کتابیں یہاں پڑھ کے سناتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ کے سوال کے لیے ہماری شرط یہ ہے کہ آپ اگر حضرت مسیح اسلام کی ایک کتاب سے کوئی حوالہ نکال کر لا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ یا تو سوال کریں یا پھر اسی مضمون کی دیگر کتابیں پڑھ کے ہم سے سوال کریں ٹھیک ہے, ہے کیونکہ آپ نے ایک جگہ ایک کتاب وضاحت کی ہے آگے جا کے اس کی مزید وضاحت کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کو وہ وضاحت وہاں بھی مل جاتی ہے تو دونوں آیتیں دونوں جو دو تحریرات ہیں وہ ملا کر آپ کو جواب مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یا تو آپ یہ کہیں گے کیا ہمیں باقی کا علم نہیں ہے تو آپ ہمیں بتا دیں گے اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک تو اگر وہ پھر ہم دیگر کتابوں سے آپ کو اس کا جواب دے دیں گے اس کے بارے میں ہم آپ کو کئی دفعہ یہاں قرآن کریم کی مثالیں دے چکے ہیں کہ قرآن کریم کی اگر ایک آیت لے کر آپ سوال کریں اس کی میں نے پچھلے پروگرام میں مثال دی تھی کہ صورت بقرہ میں آتا ہے یقینی نسلات جی کہ متقی وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں کہیں بھی وضو کا ذکر نہیں ہے تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ فرماتا ہے کہ نماز کو قائم کرو یہ وضو کرو یا کپڑے صاف پہنو یا اس کا تو کوئی ذکر نہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو باقی قرآن کریم کو پڑھنا پڑے گا پھر آپ کہیں کہ یہ نہیں پھر آپ حق رکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے تو ایک بات ایک جگہ لکھی ہوتی ہے دوسری بات کہیں دوسری جگہ لکھی ہوئی ہے تو ان دونوں کو ملا کر آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں ایک آدھی بات کو لے کر آپ کبھی بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے تو یہی جواب ہمارا ہے کہ آپ کوئی بھی تحریر لے آئیں ہمارا یہ پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے اور جو بھی آپ سوال لائیں گے لیکن اس میں آپ دوسری تحریرات کا بھی مطالعہ ضرور کریں ٹھیک آگے محمد اکرم صاحب کا سوال थी. تھا وہ کہتے ہیں کہ جو دوری شہریت ہے کینیڈا کی قانون مانتے ہیں تو آپ پاکستان کے قانون کو بھی مانیں ٹھیک ہے نا جی اچھا اگر بلفرض ہم مان لیتے ہیں پاکستان کے آئین کو ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ جو بات قرآن کریم کے خلاف ہو جی وہ وہ بات جو ہے وہ آپ قرآن کریم کو مانیں گے ٹھیک یہ نہیں کہ آئین کو آپ فضیلت دے دیں ترجیح دے دیں قرآن کریم پر تو ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث نے کسی بھی شخص کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کے کفر یا اسلام کا فیصلہ کرے لیکن بال ہم نے مان لیا تو آپ بھی اپنے آئین کو پھر مانیں کہ آپ کا آئین کہتا ہے تو پھر آپ صرف پاکستانیوں کو پاکستانی احمدیوں کو کہیں کہ غیر مسلم ہے یہ تو نہیں کہ آپ اٹھ کے دبئی کے احمدیوں کو کہیں بھی آپ ہی کافر ہیں ٹھیک ہے آپ اٹھ کے انڈونیشیا کے احمدیوں کے کہیں بھی آپ بھی کافر ہیں کیونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کا آئین تو آپ کے ملک کے لیے دیگر مسلمان ممالک کے آئین اگر نہیں کہتے تو ان کو تو آپ نہ کہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو بھی آپ کہتے ہیں کہ جو بھی مرزا غلام کا دیانی علیہ السلام کو مسلح یا جو بھی مانتا ہے وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے تو آپ کا آئین دوسرے ممالک کے احمدیوں کے بارے میں کیسے فیصلہ کر تو آپ یا تو اپنے آئن کو اپنے ملک تک محدود رکھیں کہ پاکستان کا جو بھی احمدی مرزا غلام علیہ السلام کو مانے گا وہ دار اسلام سے خارج ہوگا آپ کا آئین دوسرے ملک کے احمدیوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کیسے چل گیا ٹھیک ان کے بھی حکمران موجود ہیں ان کے بھی آئن موجود ہیں ان کو فیصلہ کرنے دیں انہوں نے تو نہیں فیصلہ کیا اس لیے نہیں کیا کہ ان کے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دے رکھی ہے کہ یہ آئین بنا کے کہیں تم بھی قرآن کریم کے خلاف فیصلہ نہ کر لینا ٹھیک ہے تو یہ آئین کو مانے ہم آئین کو مانتے ہیں لیکن جو شک اسلام کے خلاف قرآن کریم کے خلاف ہو تو آپ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بات ماننے والی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہی بات ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں اور یہ بات تو آپ خود آپ کے بھی بعض حضرات کہنے لگ گئے ہیں اور خود ابھی سعودی عرب میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ کسی شخص کو کسی کے کو کافر کہنے کا آقا نہیں جی تو یہ محمد اکرم صاحب کا جواب ہے ٹھیک ہے کہ آئین کا وہ حصہ جو قرآن کریم کے خلاف نہ ہو ضرور مانا جائے گا جماعت احمدیہ نے کبھی بھی آئین کی اس طرح مخالفت نہیں کی لیکن یہ حصہ ایسا ہے جو قرآن کریم اور احادیث کے واضح خلاف ہے کسی بھی شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرۂ اسلام سے خارج نہیں کہا مسلمہ قذاب آپ کی زندگی میں موجود کبھی آپ نے کہا کہ مسلم دائرۂ سے خارج وہ تو وہ ہے جب اس کے خلاف کاروائی کی جانے لگی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو حت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا کہ آپ کیسے کاروائی کریں گے وہ تو لا اللہ محمد رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور سے یہ پوچھتے تھے کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو جے گدن اڑا دوں ابن سیاد نے کہا کہ رسول اللہ ہوں میں حضرت عمر نے کہا کہ حضور آپ کی اجازت ہو تو میں غدن اڑا دوں تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی غیرت رکھتا تھا کیا اس کی غیرت حضور کی وفات کے بعد جاتی رہی کہ جب حضت ابوبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن ہو ان باغیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو حضرت عمر روکتے ہیں کہ آپ کیسے ان کے خلاف کارروائی کریں گے جب کہ وہ لا اللہ کہتے ہیں ٹھیک تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جب لاء اللہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں یک نہیں ہے کہ ہم ان کو دائرہ اسلام سے خارج کریں یا ان کے خلاف کریں تو حضبا کے صدیق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں کب ان کے ان کی وجہ سے ان کی بغاوت جو ہے اس کی وجہ سے میں کاروائی کر رہا ہوں تو جو بھی باغی ہوگا اس کے خلاف یعنی وہ بغاوت کر کے مسلمہ کے ساتھ اسلامی اسلامیت کے خلاف جنگ کرنا چاہتے تھے جی تو جو جنگ کرنا چاہے گا تو اس کے خلاف پھر اسٹیٹ حرکت میں آئے گی ہے اور ان کو ان کے خلاف کارروائی کرے گی تو جو بھی یہ ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور ہوتی رہی थीक. فضل صاحب کا سوال تھا فضل صاحب نے کافی تمید باندھی ہے اور سوال کو اگر میں مختصر بیان کروں ٹھیک ہے فضل صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا اگر وہ پیشگوئی کر رہے ہیں تو عیسی ابن مریم کی بجائے سیدھا نام لے لیتے مشکلات میں کیوں ڈور جی صلی اللہ جب نہیںر کریم علیہ السلام کی وفات کا اعلان کر رہا ہے جی تو کیا اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ آ رہی کیا حضور کو علم نہیں تھا حضور کو علم تھا کہ قرآن کریم علیہ کی وفات کا ذکر کرتا ہے تو اس علم کے باوجود یہ کہنا کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اس کا لازمی مطلب ہوا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ میں کسی شخص کے آنے کی پیشگوئی فرما رہے ہیں جس کا مقام عیسا ابن مریم کی طرح ہوگا ٹھیک ہے نہ کہ وہی عیسیٰ ابن مریم اس میں جس طرح فضل صاحب نے دوسری مثال دی کہ امام مہدی کا نام بتایا اور والد کا نام بتایا تو فضل صاحب ایک حدیث ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے لل مہدی اور کہ امام مہدی اور عیسی ایک ہی وجود ہیں سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے ٹھیک ہے یعنی ایک ہی وجود ہے تو اس حدیث کو رکھ کر آپ اب اپنے سوال کو دیکھیں جب وہ ایک ہی وجود ہیں لازمی مطلب ہے کہ اگر اس کا نام محمد ہے تو وہ پھر وہ عیسی کیسے ہوئے ہے اور اگر اس کا نام عیسیٰ ہے تو وہ پھر محمد نہیں رہیں گے تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے یعنی بعض وہی بات کی نا میں نے پہلے کی تھی کہ ایک دو حدیثوں کو دیکھ لیتے ہیں ساری عزیشوں کو نہیں دیکھتے کہ امام مہدی الگ ہوں گے عیسیٰ ابن مریم الگ آئیں گے جی تو یہ حدیث تو کہہ رہی ہے لل مہدی و علّہ عیسیٰ کہ امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی وجود ایک ہی شخص کے دو نام ہیں ٹھیک ہے تو آذور صلی اللہ علیہ وسلم अच्छार अच्छार। نے اس حدیث میں وہی آسانی والا معاملہ کر دیا کہ یہ ناموں کے پیچھے نہ رہنا کہ نام کیا ہیں بتاؤ ہمیں والد کا نام کیا ہے والدہ کا نام کیا ہے تو ایک ہی نام بتا کے بتا دیا کہ وہ امت محمدیہ کا ہی عیسیٰ ہے ٹھیک ہے جس کو اللہ تعالیٰ امام مہدی بنا کر بھیجے گا اسی حدیث کو مسند احمد بن حنبل میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے حکمن عادل امام مہدین ٹھیک ہے وہی امام مہدی ہوں گے نہ کوئی دوسرا تو یہ آسان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے हुँँ. کہ یہ دو دو کے پیچھے نہ انتظار میں رہنا ایک ہی وجود ہے تو اس میں خود آضور صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ حدیثوں میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ حدیث علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا ہوا ہے کنزول المال کی حدیث ہے کہ ان انہوں نے ایک سو بیس سال عمر پائی تو جب آضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی اور ان کی اتنی عمر تھی تو دوسری طرف جب یہ فرما رہے ہیں کہ حساب نے مریم آئیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں نوازب اللہ کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ میں عزیث علیہ السلام وفات پا گئے ہیں ٹھیک ہے اس علم کے باوجود آپ یہ فرما رہے ہیں تو اس میں مشابہت کی وجہ سے وہ نام دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی اتنی مشکل ہے نہیں کوئی اتنا اس کو یعنی مشکل قرآن کریم نے آسان کر دی کہ جو شخص وفات پا جائے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہ قرآن احادیث میں ذکر موجود ہے کہ امام مہدی اور عیسائی ابن مریم ایک ہی وجود ہیں تو اس کی وجہ بھی ہم مختلف پروگراموں پہلے بھی بیان کر چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت یہود بن جائے گی یعنی جو یہودیوں نے کام کی وہی وہ میری امت کرے گی جی تو وہ بھی یعنی یہود کی مانند ہو جائے گی یہودیوں کی طرح ہو جائے گی تو جس طرح یہودیوں کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسی ابن مریم کو بھیجا تو اس طرح جہاں امت محمدیہ باوجود یہ کہ وہ اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتی ہوگی آزو صل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر بھی وہ یہود بن جائے گی یعنی ان کے کام ان سے مشابت رکھیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح میری امت کو بھی ان فتنوں سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی امت میں ایک شخص کو عیسیٰ ابن مریم بنا کر بھیجے گا تو وہی ہمارے نزدیک حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں کسی نے بھی آسمان سے نہیں آنا کسی نے بھی غار سے نہیں نکلنا تو جس دن وہ آ گئے, تو آپ سے پہلے ہم اعلان کریں گے بلکہ خود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اعلان کر گئے ہیں کہ جس دن حدیثہ علیہ السلام آسمان سے آ جائیں تو میں جھوٹا ٹھیک ہے تو یہ اتنی راہ آسان کر گئے ہیں کہ جس دن وہ آسمان سے نازل ہو گئے میں جھوٹا لیکن وہ ساتھ ہی یہ بھی پیشگوئی فرما رہے ہیں کہ کسی نے بھی آسمان سے نہیں آنا ٹھیک ہے آپ انتظار کرتے گزر جائیں گے آپ کی اولادیں انتظار کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی لیکن حدیثہ علیہ السلام آسمان سے نہیں آئیں گی ان اولادوں کی اولادیں ان اولادوں کی آگے نسلیں بھی اس دنیا سے گزر جائیں گی لیکن حدیثہ علیہ السلام آسمان سے نہیں آئیں گے ٹھیک ہے <coughs> بہت شکریہ اور فضل رکمان صاحب آپ کے سوال کے جواب آپ کو ملا اور دیا گیا ہے بات کی گئی ہے سامنے احمدیہ پروگرام ہے پروگرام کے آخری 45 منٹ کا وقت ہے جس میں ہم اور آپ ساتھ رہیں گے یہ پروگرام ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں کیا جاتا ہے جب میں کہتا ہوں یہ پروگرام تو مطلب ہے ریڈیو احمدیہ ریڈیو احمدیہ پر وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 4164106522 سکس اسٹوڈیوز کا نمبر ہے آپ سوال کیجیے اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیے مصباح بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مرزا بلوچ صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں ظہیر صاحب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے ریڈیو احمدیہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ایک ذرا وہ اپنا جو سوال پوچھا تھا وہ کنفرم کرنا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں سور اراف کی آیت میں آیات سے مراد صرف قرآن کریم ہے یہ ایک سوال ہے دوسرا یہ سوال دلچسپ جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کیا ہم کو اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ نمرود جو تھا وہ مردوں کو زندہ کر دیتا تھا کیونکہ کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے اور اگر واقعی وہ مردوں کو زندہ کر دیتا تھا تو اس نے حضرت ابراہیم کے مقابلے پہ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر دیا کیونکہ ساری نعمتیں تو اس کے پاس تھیں وہ مردہ کو بھی زندہ کر دیتا تھا تو اگر وہ کر دیتا تو کون سا ایسا شخص تھا کہ اس کے نبوت کے دعوے کو غلط ثابت کر سکتا تھا ایک ایسے چلیے بہت شکریہ صاحب اور آپ کے سوال کا اور آپ نے بات کی آپ کی بات کو لے کے آگے چلیں گے آپ سوال نوٹ کر لیا ہے اس وقت ہمارے پاس کچھ کے سوالات ہم لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ سلیمان صاحب موجود ہیں سلیمان صاحب کو ریڈیا میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السّلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ uh, میں نے یہ پوچھنا کہ موبائل کی بات ثانی کا اقرار ضروری ہوتا ہے تو بعض غیر کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء نے قبول نہیں کیا تھا موبائل تو اس کے اوپر روشنی ڈالنی چلیے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا آپ نے یہ سوال کیا ہے اور مبارے پہ بات کو دوبارہ کیا ہے. بات کو آگے لے کے چلیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلیفون لائن پر امین صاحب امین صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امین صاحب امین صاحب کی لائن میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی امین صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے امین ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور پروگرام کے آخری 45 منٹ کے قریب کا وقت ہے ہمارے پاس اور آپ کے سوالات ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس اسٹوڈیوز کا نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں ریڈی احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں جب آپ ریڈی احمدیہ کا حصہ بنیں آپ کا سوال لیا جائے تو کوشش کیجئے کہ آپ سوال ہی پہ بات کریں اور اپنے سوال کو یا اپنے جو بھی آپ کا بیان ہو اس کو سوال کی حد تک محدود رکھیں ہم پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ کا ہے اور اس کو ریڈی احمدیہ کے ساتھ ہی رہنے دیجیے امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دوبارہ ریڈی احمدیہ خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ امین صاحب جی جی مرزا صاحب ابھی ابھی آپ نے کہا کہ میں آپ کو یہ حوالہ دوں تو مرزا نے بائیس اگست اٹھارہ میں یہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے مسیح مواد ہونے کا دعویٰ تو عیسائیوں سے مشہور مرزا علم قات نے کہا کہ سب سے زیادہ شرم و حیا میں نے آتم میں دیکھی اور آج تک عیسائیوں میں عبداللہ آتم جیسا آدمی میں نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے تو ملاقات ہوئی ہوگی تب یہ مرزا صاحب کے سارے ان کے متعلق خیالات ہیں نا اور دوسرا آپ کو میں کئی بار اس ویڈیو کے ذریعے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کا آئین کچھ بھی نہیں ہے اسلامی قانون اسلامی آئین کے مطابق آپ دیکھیں مرزا غلام قادیانی صاحب کی تین کتابیں ازالہ اوہام یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط جلد جی. نمبر ایک میں انہوں نے خود دیکھا ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اگر میں کیا تو میں کفر تک پہنچ گیا اور میں جو ہے نا زہر اسلام جہارت اب وہ آپ اپنے خود فتوح کی روسے ہیں بہت شکریہ امین صاحب آپ نے کال کی آپ نے بات کی اس سوال کا کے جو جو آپ پڑھنے جا رہے تھے اور جو بات کر رہے تھے اس کا آپ کو جواب بڑی اچھی طرح سے دیا جا چکا ہے اور بارہ پھر وہی بات ہے کہ میرے ساتھ چونکہ مہمان موجود ہیں یہ اس طرح کا ہمارے مہمان کا ہوتا ہے جس طرح چاہے ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت دو تین مختلف نو سوالات جمع ہو گئے ہیں مصباح صاحب اچھا. جو موضوع کہیں سے کہیں ہیں کہ ایک سوال جو ہے وہ تفسیر کے بارے میں آ گیا ایک سوال موبائلے کی بات کے بارے میں آ گیا اور امین صاحب جو ہیں وہ،, وہ جی ٹھیک ہے اس میں سوال پہلا سوال کا تھا؟ صاحب کا تھا ہمارے صاحب جی ظہیر صاحب کا وہ صورت آراف کی یاد کے بارے میں جی بالکل یا بنی اعظم امہ یاتی تو اس میں بہرحال قرآن کریم تو بنی آدم سے یہ اقرار لے رہا ہے کہ اگر کوئی رسول آ جائے تو اس میں یعنی وہ بنی آدم سے اقرار بتاتا ہے کہ یہ قیامت تک کا ذکر ہے یا بن یادما امایاتی انّم رسول ومن کم یا کسون علیہ کم جو میری آیات پڑھ کر سناتے ہیں ٹھیک ہے فامن تقا واصلہ فلاح و فن علیہم الحم یاضن تو اس میں آیات سے مراد اول طور پر تو قرآن کریم ہی ہیں جی وہی آیات پڑھ کر سناتے ہیں لیکن اس آیات جو ہے نشان کو بھی کہتے ہیں تو یقینا وہ اس زمانے کے لحاظ سے قرآن کریم کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہوں اس کا بھی ذکر ہو کہ پڑھ کے سنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے تو اگر وہ بات پوری ہو جائے تو لازم و اللہ تعالیٰ کی بات تھی تو یعنی بہرحال اس میں جو بڑا مضمون ہے وہ بنی آدم میں رسولوں کے آنے کا ہے ٹھیک ہے کہ اور اس میں کوئی بھی تعین نہیں ہے کوئی حد بندی نہیں ہے کہ یہ بنی آدم کہاں سے لے کر کہاں تک کے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے پچھلی آیات جو ہیں یا بنی اعدمہ خزو زینہ تکمند مسجد اور یا بنی اعدمہ قد انزلّہ لباسن یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ بنی آدم سے یعنی اعظم علیہ السلام کے بیٹے سے لے کر قیامت تک کے آخری شخص کے لیے جو بنی اعدم میں ہی شامل ہیں ٹھیک وہ سارے اس میں مراد ہیں ٹھیک ہے وہ سب اس میں مخاطب ہیں وہ سب اس میں مراد ہیں تو یہ تو بات ہوئی آیت والی پہلی سوال کا جو دوسرا حصہ تھا میرے خیال میں وہ اس مکالمے کا ذکر ہے جس میں حضرت موسا کا اور نمرود کا حضرت کا معافی چاہتا ہوں اس مکالمے م... میں ہے م... م... م... میرے خیال م... ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ, کہ میں بھی مردوں زندہ کو زندہ کرتا ہم؟ ہم؟ مجھے لگتا ہے شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اگر تو وہ ہے جی میرے علم نہیں ہے تو ایک سوال اور تھا جس میں سلیمان صاحب نے موبائل کا دوسرے فریق کا ماننا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ضیاء الحق ہے اس کو موبائل میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اس میں جب آپ حضرت خلیفت المسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وہ خطبات جمعہ سنیں جی تو اس میں خطبے میں حضور نے یہ واضح کر دیا تھا کہ آپ کا جو سلوک ہے جماعت احمدیہ کے ساتھ جی اگر اس میں آپ تبدیلی نہیں لاتے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اس پر راضی ہیں ٹھیک ہے یعنی جو پروسیوشن جی. پاکستان میں چل رہی تھی یہ ذیاحق نے ہی یہ آرڈیننس بنایا امتناع قادیانیت آرڈیننس جی. یعنی وہ آرڈیننس جو جس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ ایک جماعت کے لیے مخصوص ہے قوانین جو ہیں ایک فرقے کو مد نظر رکھ کر بنائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں حضرت خلیفت المسیح الراب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبہ بجمہ میں یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ ان چیزوں سے باز نہیں آتے تو پھر یہ سمجھا جائے گا ٹھیک ہے کہ آپ اس موالے پر راضی ہیں تو ان کا اگر زبان سے اقرار نہ بھی ہو تو ان کا جو طریک اگر خلیفت المسیور رابع نے ممالک میں بتا دیا تھا ممالک کے بارے میں تو وہی پھر جو عمل میں آیا ہے حجاء الق نے کوئی تبدیلی نہیں کی اور اس نے تو بلکہ مزید شدید اقدامات کرنے کی جی ہدایت کی تھی تو اس کا جو رویہ تھا اس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی آپ کی حامی ہوگی اور ایسا ہی ہوا ٹھیک ہے تو بہرحال وہ جو مبالہ تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ ظالم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا تو انجام بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نشان جو ہے بتایا دکھایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امین صاحب کا سوال لینا پسند کریں گے آپ جی امین صاحب نے لکھا ہے کہ اٹھارہ سو چورانوے میں جیس اگست اٹھارہ سو چورانوے اٹھارہ سو چورانوے میں سناولا امرتسری صاحب کہیں بھی پکچر میں نہیں ہے ٹھیک ہے سناولا امرتسری صاحب کا جو تصویر آتے ہیں وہ بعد کا منظر ہے ٹھیک ہے تو ہم نے مطالبہ جو کیا ہے وہ ثناولہ امرتسری صاحب کا اس مبالے کے چیلنج کے جواب میں ہے کہ وہ اقرار نامہ کیا انہوں نے حامی بھری اس کے جواب میں ہمارے پاس یہ حوالہ موجود ہے کہ ثناء اللہ امرتسری نے انکار کر دیا تھا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو چاہیے تو ہم دکھاتے ہیں ہم ذمہ داری لیتے ہیں ہم دکھاتے ہیں لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی ذمہ داری آپ لیں وہ حوالہ دکھائیں تو اٹھارہ سے چورانوے میں ثناء اللہ امرتسری کہیں بھی نہیں ٹھیک ہے لیکن جو بات وہ بیان کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ میں نے عبداللہ اتم میں شرم دیکھی ہے یا ندامت دیکھی ہے تو اس سے وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جی یعنی اس سے مقصد کیا ہے کیونکہ یہ بات تو درست ہے کہ جتنے بھی مخالفین آئے ہیں اگر لکھ رام ہے تو لکھرام نے رویے میں تبدیلی نہیں کی عظم وسیح محدود السلام نے رام کا زیادہ رویہ گستاخی رسول کا تھا جی وہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آزبانی کرتا تھا جی تو حضرت مسیح محدودیہ السلام نے اسے بہت دفعہ منع کیا لیکن وہ بعض نہیں آیا اسی طرح اور بھی ہیں لیکن عبداللہ آتھم کے بارے میں مسیح مود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں ہی لکھا ہے کہ اسی مباسے میں جب میں نے یہ پیشگوئی پڑھ کے سنائی اس نے اپنے کانوں کا ہاتھ لگایا کہ میں نے دجال نہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال نہیں کہا یعنی وہ یہ رویہ اس کا وہیں رکھنے میں آیا ٹھیک ہے تو ان جتنے بھی یہ مخالفین آئے ہیں مقابل پر شاید ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان سب میں اگر کسی میں کوئی احساس یا نظر آتا تھا کہ اس اس کو کچھ احساس ہوا ہے یا ندامت ہے اس کے کہنے پہ وہ عبداللہ آتم تھا ٹھیک ہے تو یہ اس لحاظ سے تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے قسم نہیں کھائی حضرت مسیح علیہ السلام کے اس چیلنج کے نتیجے میں کبھی بھی یہ قسم نہیں کھائی کہ میں نے توبہ کی کہ نہیں کی ٹھیک ہے چلیے یہ بات بھی ثابت ہو گئی تو جو سوال ہے ذہی صاحب کو اس کو ہم تھوڑا سا آگے اٹھا کے رکھیں بعد میں بات کر گے اس پہ ہاں جی چلیے ٹھیک ہے تو سامین ریڈیو اہم ہے پروگرام جس پہ نہیں وہ جو امین صاحب کا آئین کے بارے میں ہاں ایک آئین کی بات بھی تھی جی وہ کہتے ہیں کہ آئین کی رو سے نہیں آپ اسلامی رو سے جی کافر ہیں جب اسلامی روس سے کافر ہیں تو پھر آئین بنانے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے نا جب ایک بات قرآن اور حدیث میں آ گئی تو اس کو پھر آئین بنانے کی کیا ضرورت ہے یہ ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا یعنی جب میں نے یہ بات کی کہ پاکستان کا آئین ہے تو پھر آپ پاکستان کے اہم کو کہیں کیونکہ آپ پاکستان کا آئین پاکستانیوں پر اپلائی کر سکتے ہیں جی غیر پاکستانی پر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اسلامی آئین کی روح سے کافر ہیں اسلامی قانون کی روح سے جو بھی ہے تو اگر اسلام نے ایک قانون پہلے دے دیا ہوا ہے اس کے اوپر مزید اس کے اوپر مزید قانون سازی کرنے کی ضرورت جی تو پاکستان نے یہ آئین کیوں بنایا ہے جب اسلامی قانون موجود ہے جی اور اگر موجود ہے تو باقی مسلمان ممالک کو کیوں نہیں خیال آئے تو یہ بات واضح ہے کہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ اختیار رکھتا ہو کہ وہ کسی دوسرے کے ایمان یا کفر کا فیصلہ کرے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ آئین بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ آئین بنائیں یعنی آپ جب پولیس سٹیشن جاتے ہیں نا کوئی رپورٹ کوئی مقدمہ درج کرانے جی جی تو آپ بتاتے ہیں فلاں آرٹیکل کی روح سے اس کو یہ سزا ہے ٹھیک ہے تو اسلامی روح سے اگر کوئی کافر ہو پہلے تو کوئی بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے بریلویوں کے دے بندیوں کے بارے میں فتوے دیو بندیوں کے بریلویوں کے بارے میں فتوے وہ تو ایک دوسرے میں کسی کو انہوں نے چھوڑا کہ کافر جی اور اسلامی روس سے انہوں نے کافر کرا جی تو یہ چاہتے تھے کہ اب ان کوئی تشدد والی راہ بھی اختیار کی جائے تو وہ انہوں نے کہا کہ اچھا ایک آئین قانون بناتے ہیں تاکہ پھر ہم پولیس اسٹیشن جائیں وہ انہوں نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس کو جیل میں ڈالو ٹھیک ہے صرف یہ جو تشدد اور ٹارچر اور پروسیكوشن کا یہ طریقہ اپنانے کے لیے قانون بنایا گیا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں کہیں بھی آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو کافر کہیں ٹھیک ہے آپ نے تو صحابہ کو اس بات پہ منع کیا کہ کسی کو وہ منافق بھی نہ کہیں تو یہ تو یہاں تک اسلام میں تعلیمات ہیں تو یہ دوست نہیں ہے کہ اب اسلامی آئین یا قانون میں اس قسم کا ذکر موجود ہے پھر ازالہ و کا انہوں نے ذکر کیا اس کا حوالہ ہے اس میں ہم مختلف جگہوں پر یہ پڑھتے آئے ہیں اس کا اگر آپ کہیں کہ شروع کا کوئی حوالہ دیں تو شروع والا حوالہ بھی موجود ہے یعنی شروع کی زندگی کا ٹھیک اور آخری زندگی کا بھی حوالہ موجود ہے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے جب حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضا تعالیٰ جو کہ مالیر کوٹلا کے رئیس تھے جب وہ ابھی احمد نہیں ہوئے تھے انہوں نے بعض سوالات بھجوائے تھے تو ان میں ان سوالوں میں یہ بھی سوال تھا نبوت کے بارے میں تو اس کا جواب حضرت مسیح ماحود علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ میں نے کوئی نبوت کا اعلان نہیں کیا کیونکہ میں کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آیا کیونکہ میں نے کوئی نیا قبلہ نہیں بنایا کیونکہ میں نے شریعت اسلام کے احکام کو منسوخ نہیں کیا یعنی وہاں نبوت کی آپ نے یہ وضاحت فرما دی ٹھیک ہے کہ یہ جو نبوت ہے نا جو قبلہ تبلیل کروا دے احکام شریعت میں سے بعض کو منسوخ اور بعض کو جاری قرار دے اور تو اس قسم کی نبوت کا میں نے دعویٰ نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ وضاحت آپ نے کر دی اور کہ اس قسم کی اگر کوئی دعوت کا نبوت کا اعلان کرتا ہے تو وہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے ورنہ جہاں تک دوسری نبوت کا تعلق ہے اس کا آپ نے اعلان کیا ہے اور وہی آخری زمانے میں آپ نے لکھا پچیس مئی کا اپنی وفات سے ایک دن پہلے کا خط ہے کہ میں نے جہاں بھی نبوت سے انکار کیا ہے اس نبوت سے مراد وہ جو قبلہ تبدیل کروا دے شریعت کو منسوخ کرا دے اور نئی نماز اور روزہ جو ہے اس کے احکام جاری کرے ایسی نبوت سے میں نے انکار کیا ہے جہاں تک دوسری نبوت کا تعلق ہے اس سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا تو آپ جو اضارہ و پڑھ کے ہمیں بتا رہے ہیں حوالہ دے رہے ہیں کہ خود صاحب نے لکھا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خاری جائے کافر ہے تو وہ نبوت جو ہے اس کا بھی آپ نے وضاحت کر دی ہوئی کہ کس قسم کی نبوت جو ہے اسلام سے باہر کر دیتی ہے ٹھیک ہے کس قسم کی نبوت جو ہے اس سے پھر انسان اسلام سے اس کا تعلق نہیں رہتا وہ اپنی جو ہے آگے دکان چلاتا ہے تو وہ وہی ہے جس میں شریعت اسلام کو منسوخ کر کے قبلہ جو ہے بدلا کے وہ شریعت کو لے کر آتا ہے تو ایسا ایسے شخص کو آپ مسلمان جو ہیں یعنی اس کا اسلام سے زیادہ تعلق نہیں ہے لیکن ایسی نبوت کا آپ نے کبھی بھی اعلان نہیں کیا میں نے اسی لیے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ کچھ ہفتے قبل کے پروگرام میں بھی اسی طرح کا سوال کیا تھا غالباً حوالہ بھی انہوں نے پڑھ کے سنایا تھا تو عبد الرابد صاحب نے کے جواب بھی دیا اور پوری تحریر پڑھ کے بھی سنا جواب اس کے نیچے وہی اسی کے موجود پوری پڑھ کے بھی سنا دی موجود اسی حوالے سے میں نے کہا تھا کہ سوال کیا گیا ہے اور ہوتا یہی ہے کہ پھر بالکل ایک نئے موضوع پر نیا سوال آ جاتا ہے اور بات نہیں کی جاتی تو سامعین ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں آخری آدھے گھنٹے سے کچھ کم کا وقت ہمارے پاس موجود ہے تقریبا چھبیس ستائیس منٹ کا وقت موجود ہے یہ پروگرام ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو ہمارا پروگرام شب نو سے بجے تک ایف ایم پر پیش کیا جاتا ہے جب اتوار کو آٹھ بجے سے لے کر نصف شب تک ہم اور آپ ساتھ رہتے ہیں پروگرام کے پہلے دو گھنٹے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر پیش کیا جاتے ہیں جبکہ آخری دو گھنٹے ہمارا اور آپ کا ساتھ اسی فریکوینسی پر ہوتا ہے مختلف نو پروگرام آپ کے سامنے لے کر آتا ہے ریڈی احمدیہ مقصد یہ ہے کہ کچھ سیکھنے اور سکھانے کا عمل کیا جائے اور ساتھ ساتھ آپ کو احمدیہ مسلم جماعت کتعف بھی پیش کیا جائے اور قرآن کریم اور حدیث نبی سنت نبی صلی اللہ علیہ کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں یہ پروگرام ہمارا میزن مزین ہوتا ہے آپ کے سوالات سے آپ سوال کرتے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب سے ہم اپنے پروگرام کو سجاتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو آپ سوال کیجیے اور آپ کے سوال کے جواب کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں مصباح بلو صاحب بات یہ ہے ایک دفعہ پھر مصباح صاحب کے سوال ہم نے شروع کیے پروگرام بلکہ ہم نے شروع کیا اور پروگرام میں آپ نے کتاب کے تعارف بھی پیش کیا کچھ آگے کے حوالے بھی پڑھ کے سنائے جی جی اور اس پہ براہ راست تو بات ہوئی نہیں آگے بہت سے سوالات آپ نے لیے ایک سوال میرا بھی لے لیں فرمائی چلیے میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہ رہا تھا اگر کوئی کالر نہیں ہے تو آپ سوال کر جی چلیے کالر کو موقع دیں چلیے بہت شکریہ کالر میرے خیال میں ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے مجھے کنٹرول سے بتایا گیا ہے کہ نہیں ہے سوال ریلیونٹ ہے جب آپ نے شروع کیا تھا موضوع تو آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا شاطان تصبہان والی جو آپ نے پیشگوئی بھی پڑھی تھی اس میں دو شخصیات کا ذکر کیا تھا اور آپ نے کہا صاحب زادہ حضرت عبداللطیف شہید اور ساتھ کہا شہزادہ عبداللطیف شہید اور حضرت عبدال صاحب, صاحب کا ذکر کیا تھا تو تھوڑا سا سامعین کے لیے مختصر اگر آپ بتا دیں کہ آپ نے شہزادہ کہا صاحبزادہ کہا تو ان کا مختصر تھا تعارف کہ یہ کتنی گرہ قدر ہستی تھے جنہوں نے قبول کی یہ میرا سوال تھا ٹھیک ہے اس میں شاطان تسبہان دو بکریاں ذبح کی جائیں گی جی او یہ پیشگوئی تھی یہ الہام تھا مسیح علیہ السلام کا جو کہ پورا ہوا کابل کی دو شخصیات کے ذریعے حضرت مولوی عبدالرحمان صاحب اور حضرت شہزادہ عبدالطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنما ان دونوں کو شہید کیا گیا کابل میں صرف اس وجہ سے کہ یہ احمدی تھے ٹھیک ہے تو حضرت صاحبزادہ عبدالعتیث صاحب شہید جن کو میں شہزادہ ابھی نام میں آتا ہے صاحبزادہ ایک بہت ہی بزرگ وجود تھے سید خاندان ان کا اہ, تھا اور نیکی میں بزرگی میں ان کا اتنا مقام تھا کہ جو امیر کابل کی تقریب ہوتی تھی جب نئے امیر کو دستار پہنائی جاتی تھی پگڑی پہنائی جاتی تھی تو اس کام کے لیے حضرت شاہزادہ عبداللطیف صاحب شہید تھے ٹھیک ہے ان کے ہاتھوں میں پہنائی جاتی تھی یہ مقام اور مرتبہ تھا ان بزرگ وجود کا ٹھیک ہے تو اور یہ زمانے کی نشانیوں حالات کو دیکھ کر یعنی ابھی حضرت مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ ان تک نہیں پہنچاتا ٹھیک تو کہتے ہیں بعد میں انہوں نے کہ ان علامات کو دیکھ کر میں کہتا تھا کہ امام نے اسی زمانے میں آنا ہے جی اور کہتے تھے اگر کوئی نہ آیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ میں ہی امام مدین ٹھیک تو اس حد تک یہ قائل ہو چکے تھے کہ اس زمانے میں ضرور کسی نے آنا ہے تو انہیں حالات میں ان کو حضرت مسیح محدودیہ السلام کی کتاب آئینہ کمالات اسلام ملی اس کو پڑھ کر یہ پھر قائل ہو گئے اور انہوں نے اپنے شاگرد وہی مولوی عبدالرحمان صاحب کو بھیجا کا کہ یہ معلوم مزید معلومات لے کر آئیں چونکہ کابل جو ہے وہ برطانیہ کے انڈر نہیں تھا بڑی سخت جو ہے وہ یعنی چیکنگ تھی یا آلات تھے تو اصطلاح اس لیے عام خبریں نہیں پہنچ جاتی تھیں وہاں تو آپ نے اپنا ایک شاگرد بھیجا ہے قادیان کے وہ ساری معلومات لے کر آئے تو وہ پھر قادیان آئے حضرت مولوی عبدالرحمان صاحب اور با واپس جا کے ساری معلومات دیں تو اس میں چونکہ مسیح مودیہ السلام یہ بھی آپ تھے کہ جو تلوار کا جہاد ہے وہ اس زمانے میں نہیں ہے تو یہ بھی جب بتایا تو مولوی حضرات تو پہلے ہی شور کرتے تھے اور کابل کے امیر جو ہیں وہ یعنی وہ تو یہ چاہتے تھے کہ یہ انگریزوں کے خلاف کسی طرح جنگ ہو تو جو یعنی اگر جنگ ہوتی تو جو حربہ تھا وہ اسلامی جہاد کا نام لے کر وہ اپنی فوجوں کو کہا کرتے कर تھے تو جب وہ یہ تعلیم لے کے تو میں کس طرح اپنی آرمی کو لڑاؤں گا اگر یہ بھی نارا تو باقی امام مہدی اور اس سے تو انہوں نے حضرت مول عبدالرحمٰن صاحب کو وہیں شہید کر دیا کابل میں ٹھیک ہے اور بعد میں حضرت شاہزادہ عبدالطیف شاہ شہید انیس سو تین میں یہ آئے ہیں کادیان اور ایک ام, کچھ مہینے مسیح محدود اسلام کی خدمت میں گزارے ہیں تو اس کے بعد جب یہ واپس گئے ہیں افغانستان جی تو ان کو بھی وہاں شہید کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور شہید اس طرح کیا گیا ہے کہ سنسار کیا گیا ہے آدھا زمین میں دفن کر کے اور آدھا دھڑ آپ کا باہر تھا تو پھر پتھراؤ کیا گیا ہے تو اور خود جو بادشاہ تھا امیر کابل وہ خود موجود تھا اس مجمع میں تو اب چونکہ وہ بادشاہ تھا تو وہ سارے پتھر ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے تو قاضی نے کہا کہ آپ پتھر چلائیں تو امیر کابل نے کہا کہ آپ کا فتویٰ ہے کہ یہ واجب القتل ہے آپ پہلے پتھر چلائیں تو کہتے ہیں کہ ان کا پتھر چلانا تھا کہ پھر ہر طرف سے سنگریزی ہوئی ہر طرف سے پتھر برسائے گئے یہاں تک کہ حضرت شہزادہ عبدالطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ کا جو جسم ہے وہ پورا پتھروں کے نیچے دب گیا اور آپ کی روح جو ہے وہ کف سے وہ آخرت کی طرف سفر کر گئی آپ وفات پا گئے بڑی ہی دکھ دینے والی یہ خبر تھی جی کہ ایک شخص کو اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ احمدی کیوں ہے اور اس سے بڑی دکھ دینے والی خبر یہ تھی کہ اس کو اسلامی تعلیم کا نام دیکھ کر کہ اسلامی تعلیم کی روح سے یہ واجب القتل ہے جی یہ قتل کیا گیا تو یہ حالات ہیں ان کی یہ انیس سو تین کا واقعہ ہے جولائی چودہ جولائی انیس سو تین کو حضرت شاہزادہ عبداللطیف صاحب شہید کی شہادت ہوئی تو اس کے جو تفصیلی حالات ہیں چونکہ میں نے بتایا کہ بہت بزرگ شخصیت تھی بہت جی ہی شاگرد تھے آپ کے اس علاقے میں جی اور آپ حضرت مسیح محدود السّلام کی زندگی میں کئی شاگرد وہاں سے پھر حیزت کر کے قادیان آ گئے آپ کو بہت سارے نام ملیں گے افغان احمدیوں کے جو اس زمانے میں ہی آ تھے حضرت مولوی عبدالستار خان صاحب افغان حضرت مولوی غلام محمد خان صاحب افغان حضرت احمد نور قابلی صاحب حضرت صاحب نور قابلی صاحب یعنی ایک بڑی اچھی خاصی تعداد ہیں ان لوگوں کی جو چونکہ شاگرد تھے اپنے استاد کی وجہ سے احمدی ہو گئے تو ان حالات کی شدت کی وجہ سے یہ ہجرت کر کے پھر قادیان میں آ ہیں ٹھیک ہے تو اور ان کی نسلیں ماشاءاللہ اللہ ابھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں تو لیکن یہ قربانی ہے جو حضرت شاہدہ عبدالطیثیٰ شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی میں نے بتایا کہ اگر مفصل حال آپ نے پڑھنا ہے تو تسکرت الشہادتین حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب ہے اس میں بہت ہی زبردست الفاظ مسیح علیہ السلام کے ملتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک کروڑ اشتہار شائع کرتا اپنی تبلیغ کا اپنا پیغام پہنچانے کا تو وہ ایک کروڑ اشتہار وہ کام نہ کر سکتا جو حضرت شاہزادہ عبدالطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون نے کیا ہے لیکن حضور نے ساتھ ہی پیشگوئی فرمائی کہ یہ خون جو ہے ضائع نہیں جائے گا یہ رنگ لائے گا تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہوتا تو اگر کوئی دنیاوی بات ہوتی جی تو وہ شاگرد اس خوفناک یا دردناک واقعے کو دے کر ہٹ جاتے لیکن اس عظیم الشان استاد کے عظیم الشان شاگرد تھے کہا کہ جس استاد نے حق کے لیے جان دے دی تو اس حق کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہاں وہ علاقہ چھوڑ دیا اور وہ کادیان آ گئے تو کچھ لوگ وہاں پھر جاتے بھی رہے ہیں آتے جاتے رہتے تھے لیکن ایک اچھی جماعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے افغانستان کی زمین سے جماعت عمدہ کو دی, دی الحمدللہ, الحمدللہ. بلکل الحمد ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے پروگرام کے آخری پندرہ سترہ منٹ ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ کے سوالات کے لیے وقت ہے آخری پانچ سات منٹ کا اگر آپ کال کرنا چاہے تو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے ریڈیو احمدیہ پہ آپ کال کیجیے مصباح بروس صاحب آج ہمارے مہمان ہیں اور میں ہوں آپ کے میزبان صفی خدمت میں جاری گا 17 تک لائن پر موجود ہے میںوگرام لیکن مجھے آج تک یہ سمجھ لگی کہ آپ مسلمانوں میں کیا فرق ہے اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ جو ان کے پروفیٹ ہیں وہ اور جو آپ کے ہیں دونوں میں سے آپ کی نظر میں اونچا مقام کس کا ہے اور آپ کس کی تعلیمات کو زیادہ ترجیح دیں گے اب یہ نہیں آپ نے کہنا ہے کہ دونوں ہماری نظر میں برابر ہیں ایک کو اونچا مقام حاصل ہے تو اگر ان کو آپ کہتے ہیں ان کے کو مقام حاصل ہے تو پھر آپ کو وہ صحیح لوگ صحیح کہتے ہیں کہ آپ نان مسلم ہیں اور آپ کو اس طرح کی آپ کو سمجھے نا میرا کہ میں کیا کروں مطلب یہ کہ آپ کس کو بڑا مقام دیتے ہیں دونوں میں سے اور کسی بات کس کی بات کو زیادہ ترجیح دیں گے چلیے بہت شکریہ آپ سمجھ لیتے ہیں ان کا جی جی تو آپ نے جواب دینا ہے میں سمجھوں سمجھوں اگر میں صحیح سمجھا ہوں حضرت مسیح مؤود علیہ السلام کو ہم نے مانا ہے جی تو اس ماننے کی بڑی وجہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں ہی ہیں ٹھیک ہے یعنی امت محمدیہ جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کی صلو پیشگوئیوں کے نتیجے میں انتظار کر رہی تھی کہ کسی نے آنا ہے ٹھیک ہے تو اس ان پیشگوئیوں کے مطابق ان کو پا کر تو ان کو مانا ہے ٹھیک ہے تو جو آنے والا ہے اس نے بھی اعلان کیا کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بھر میرا یہی صلو ہے صلو تو جو وجود اللہ تعالیٰ سے خاتم النبیجین رحمت اللہ عالمین اور سید العلمبیا جیسے خطاب پایا ہوا ہے Alors ظاہری بات ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے ٹھیک آپ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ میزہ صاحب اور عضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں کیا فرق ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دنیا کے ہر شخص بلکہ ہر نبی سے بھی بڑھ کر ہے تو اس میں تو کوئی شک اور شبہ ہی نہیں اس میں تو کوئی جھجھک ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ کس کا مقام کم ہے کیسے زیادہ ہے. لیکن اس سے آپ کا یہ نتیجہ نکالنا کہ پھر تو وہ سچے ہوئے یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو ہمیں غلط کہہ رہے ہیں وہ خود یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی نے آنا ہے ابھی ٹھیک ہے یا تو یہ ہے نا کہ وہ انتظار نہ کر رہے ہوں وہ خود اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کے لحاظ سے میں مثال دوں تو حضرت مسیح علیہ السلام آئے تو یہود کی طرف ہی آئے تھے تو جیسا کہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام نے خود یہ اقرار کیا ہے کہ میں تورات کی تعلیم کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ تورات یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو پورا کرنا تھا یہ انجیل میں خود اقرار موجود ہے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے آیا یعنی اصل جو تعلیم ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو اس کو پورا کرنے کے لیے چونکہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان یہودیوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ یہ فقی اور فریسی موسا کی گدی پر بیٹھے ہیں جو یہ کہتے ہیں وہ تم مانو جو یہ کرتے ہیں وہ تم نہ کرو ٹھیک یہ مسیح علیہ السلام نے نمایاں تو جو وہاں مسیح علیہ السلام آئے اس یہودیوں کو سنبھالنے کے لیے یہی پیشگوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہوئی ہے کہ اس امت میں بھی اسی طرح بگاڑ پیدا ہونا ہے اور اس کو سنبھالنے کے لیے بھی اس امت سے ایک مسیح آئے گا تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسول ہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ہمیں غلط کہنے والے صحیح ہیں یہ درست نہیں ہے کیونکہ وہ خود اس انتظار میں ہیں کہ کسی نے آنا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مصباح صاحب میرے خیال میں ہم آج کا آخری سوال پھر لیں گے اب جو کودر ہمارے پاس موجود ہیں فضل لقمان صاحب ہیں آ, فضل لکمان صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے ہمارے پاس سے اور السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جی عرفان صاحب ریڈیو سیٹ کی آواز آہستہ کیجیے آپ آن ایئر ہے آپ کا سوال بہت, بہت ہے جی. مصرح صاحب بہت تو وہ ہنستے ہی تو اس کے اوپر کہتی. کا مطلب یہی ہے کہ رفع کرنا اٹھانا خیر وہ تو اس میں بات ہے آپ آب نے کہ جس طرح آپ بھی ایک مچھلی کا ویٹ کر رہے ہیں ہم ویٹ کر رہے ہیں یہی مرزا صاحب صاحب نے بھی کہا کہ کوئی مچھلی کو اوپر سے اتار لائے میں ایک کروڑ روپیہ انعام لاؤں گا جتنے لے کے آئیں سب کو دوں گا یہ تو انسان کے بس کا کام نہیں ہے تو اللہ کا کام ہے نا مچھلی کو اوپر سے, اوپر سے اتارنا لیکن سر میرا صرف ایک سوال سے یہ ہے کہ جس طرح نبی چیلنج تھا یہ ہوتی یا کوئی بھی تو نبی پرشت لمح خود اس کے چیلنج کا جواب دیا کرتے تھے وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ فلان صاحب تم چلے جاؤ یا تم چلے جاؤ تم جاؤ تو جس طرح اگر سچائی ثابت کرنی ہے تو جس طرح اتنے اتنے, اتنے علماء عالم دین چیلنج کرتے ہیں کہ مرزا مسود صاحب کو ان کے سامنے آپ کیوں نہیں بیٹھنے دیتے اور اگر سچائی ثابت کرنی ہے تو, تو وہ اگر سچے خلیفہ ہیں تو آگے پھر وہ کسی بھی طرح یا تو آج کے چل پہ بہت جی میں سچا ہوں ان پہ تو آج حرام ہوگی یا بتا دیں یا پھر کسی چیلنج ہے تو سچائی ان کے ہاتھ میں اوپر سے تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ان کی سچائی کرنا تو ہمیں بھی بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کے سوال کا خاتون کس بات میں ہنسی تھی وہ بتا ہی نہیں انہوں نے بات ہم بھی لطف اٹھا لیتے ہنسی کا کس بات میں ہنس رہے تھے چلیں آگے سوال کی طرف آتے ہیں کہ پہلا سوال یہ ہے کہ مسیح کو آسمان سے اتارنا تو ہمارا کام نہیں ہے uhum. وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ دعا تو کر سکتے ہیں ٹھیک ایک اے اے ابھی امین صاحب نے حوالہ پڑھا تھا تحفہ گورویہ کا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں دعا کی کہ اللہ ابو جہل کو مار مارنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے دعا کرنا آزور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام. کام تھا آزو نے کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا سنی اور کی تو امت جو ہے آپ اس دنیا میں جب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو احمدیوں کو روکنے کے لیے اتنی کوشش کرنی پڑی کہ اسمبلی کے دروازے آپ نے کھٹکائے کہ ان کو غیر مسلم قرار دینا جہاں آپ اتنی کوششیں کر رہے ہیں وہاں ساری امت مل کر یہ بھی تو دعا کر سکتی ہے کہ یا الہی یہ ایک طبقہ اٹھا ہے جو دنیا کو گمراہ کرتا چلا جا رہا ہے اس بات پر کہ مسیح آسمان پر نہیں ہے جی ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اس کو اتار تاکہ ایک طرف تو یہ ان کی یہ جو اگر گمراہ کر رہے ہیں تو وہ رک جائیں دوسرا جو امت کے حالات ہیں جی جس طرح زوال ہے جس طرح ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے جس طرح ہر ملک میں تباہی کی تباہی آ رہی ہے تو تو اتار تھا کہ ہمارے امت کے حالات سنبھلیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ اس طرح بدنام نہ ہو یہ تو دعا کر سکتے ہیں آپ کبھی آپ نے یہ دعا کی تو یہ دعائیں آپ نہیں کرتے اس کا مطلب آپ تسلی میں ہیں کہ ابھی تو امت کا کچھ بھی نہیں بگڑا یا پھر آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کسی نے نہیں آنا اور دعا کر کے کیوں اپنا وقت ضائع کریں تو آپ حج حج کے خطبات ہوتے ہیں امام کعبہ بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں ماشاءاللہ امت کے لیے تو وہاں اس دعا کو بھی شامل کر لیں کہ ہو ہم دعا کریں کہ یا اللہ یا عیسی ابن مرم کو بھیج دے یا امام میدی کو بھیج دے کسی ایک کو تو بھیج دے تاکہ کچھ تو حالات ہمارے بدلیں تو کبھی بھی آپ نے نہ وہاں دعا کی اور پھر آپ کے پاکستان کے ٹی وی چینلز ہیں ہر ٹی وی چینل پر آپ کو دینی پروگرام ہی ملیں گے کبھی کسی دینی پروگرام میں یہ مسئلہ آپ نے ڈسکس نہیں کیا کہ امام مہدی کے بارے میں احادیث کیا ہیں حدیثہ علیہ السلام کے بارے میں کیا احادیث ہیں کبھی یہ ٹاپک آپ نے وہاں بحث کرتے ہوئے یا ڈسکشن کرتے ہوئے سنا کبھی نہیں سنا آپ کے مولوی حضرات چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک کو دبایا جائے کیونکہ جب اس کو مز... اٹھائیں گے تو لوگ ظاہر بات پڑھنا پڑھیں گے کہ اچھا حدیثوں میں کیا ہے جب پڑھیں گے تو پھر راہیں ادھر ہی نکلیں گی کیونکہ جوابات اس کے وہی ہیں جو جماعت احمدیہ دیتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے مولوی حضرات کبھی بھی اس ٹاپک کو اپنے دینی پروگرام سن لیں کہ وہاں ڈسکس نہیں کرتے ٹھیک تو نہ آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں نہ آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے تو سارے کام آپ نے اللہ ہی پر چھوڑے ہیں تو اس سے تو نہیں آپ کو دعا کرنی پڑے گی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم اللہ. نے دعائیں کی ہیں تو وہ رنگ لائی ہیں ار مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو عرب کے بایابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے آگے اقتباس ہے آزم جی. یہ کیوں ہوا وہ ایک فانی فلّہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں تھیں بالکل یعنی جو عرب میں انقلاب آیا نا یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں انقلاب آیا تو دعا کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادون استجبلہ کم مجھ سے دعا مانگو میں دعا کا جواب دوں گا تو آپ کم از کم یہ دعا تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کا اس موضوع پہ خاموش رہنا نہ دعا کرنا نہ اس کا اپنے پروگراموں میں ڈسکس کرنا اس بات سے مایوسی کا اظہار ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی نے بھی نہیں آنا ٹھیک ہے دوسرا عرفان صاحب فرما رہے تھے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خود है. جواب دیتے تھے تو اگر مرزا مسرو صاحب کو کوئی چیلنج دیتا ہے تو ان کو آنا چاہیے مقابلے پہ یہ تو درست نہیں ہے کہ آن حضور صلی اللہ, صلی, اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیتے تھے مسلمہ قذاب آیا تھا مدی اور اپنے کافی لوگ لے کے آیا تھا ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضور کے ہاتھ میں ایک دن کا تھا تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ بھی مانگو نا دن کا تو یہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا حضور نے فرمایا کہ اب یہ عبداللہ بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں عبداللہ بن کیس نہیں نا میں بول رہا ہوں برال حضرت کیس ان کے نام میں آتے ٹھیک ہے میری طرف سے یہ جواب دیں گے میں حضور چل دیے وہاں سے کہ یہ جواب دیں حضور نے تو نہیں پڑھایا کہ میں تمہارا جو ہے جواب دیتا ہوں نبیوں کا کام ہے کہ وہ ایک دفعہ اتمامی حجت کر دیں آگے سے چیلنج کافی لوگ دیتے رہتے ہیں ایک ادھر سے بولے گا بھائی میرے چیلنج میں آؤ ایک کونے سے اٹھے گا بھی میں بھی ہوں Uhum. تو یا تو آپ آپس میں مل کے ایک فیصلہ کر لیں بھائی آپس میں کون ہے آپ تو آپس میں خود لڑے ہوئے ہیں ایک کہتا ہے میری طرف آ جائیں دوسرا کہتا ہے میری طرف آ جائیں تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> نے وہاں اپنے ایک صحابی کو آگے کیا کہ یہ جواب دیں گے اور وہ صحابی حضر ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے حضمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے یعنی یہ کبار صحابہ حضرت علی کرہ مل وجہ نہیں تھے تو یہ بڑے بڑے صحابہ بھی حضور نے آگے نہیں کیے حضور نے ایک صحابی کو کہا کہ آپ ان کے جواب دیں تو یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرد تو سرد ہر, سرد ہر کسی کے جواب میں اٹھ کھڑے ہوتے تھے یہ درست نہیں ہیں گمان ہے ہاں جی تو لیکن جو جواب انہوں نے بات ان سے کرنی ہے وہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہم سے سوال کریں آپ کے جواب کا آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا باقی یہ چیلنج دینا کہ بھائی مینار پاکستان سے آپ بھی چھلان لگائیں ہم بھی چھلان لگائیں دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے اس میں آپ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کا کیوں انتظار کر رہے ہیں آپ چھلان لگا دیں اگر آپ زندہ بچ گئے تو ہم کہیں گے ڈاپ سچیں ٹھیک اس قسم کے چیلنج دینا کہ آپ دریا میں چھلان لگا دیں پھر دیکھیں کون بجتا ہے اس قسم کے نبیوں نے کبھی کام کیے یا اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو کبھی نبیوں نے جواب دیا ہے تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو دین قرآن کریم نے بتایا ہوا ہے آپ وہاں آیات موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں آپ اس کی وہ پڑھ کے اپنی لوگوں کو تعلیم دیں بے شک اللہ نبی آبادی پہ تعلیم دیں ٹھیک ہے لیکن اس موضوع پر آپ ڈسکشن شروع تو کریں اپنے قوم کو آگاہی دیں کہ اس کا کیا مطلب ٹھیک ہے آپ کے پروگرام میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہوتا کلان نبی آبادی اور اس میں کون کون سی احادیث ہیں اگر احمدی حضرات آپ سے بات کریں تو یہ حوالے ہیں ان کو جواب دیں آپ کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی جاتی بس یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے احمدی بات کرے تو ہمیں بتائیں ہم ان پر مقدمہ دو سو سی کا مقدمہ کریں بس یہ ایک راہ آپ نے اپنا لی ہے ایک طرف کہتے ہیں ہم سے بات نہیں کرتے اگر کوئی بات کرے تو مقدمہ کرا کے اندر کرا دیتے ہیں جی تو اس قسم کی طریق جو ہیں وہ کبھی بھی دنیا میں رائج نہیں رہے دینی جماعتوں میں امبیا میں تو ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن کریم ہماری رہنمائی کرنے والی کتاب ہے اس سے ہم رہنمائی دیں ہم اگر اپنی بات تفسیر بیان کر رہے ہیں آپ کی نظر میں غلط ہے آپ درست تفسیر اس کی اپنے لوگوں کو بتائیں اور جو باتیں ہم کرتے ہیں اس کے دلائل آپ سمجھا دیں کہ احمدی حضرات یہ بات کرتے ہیں اس کی یہ دلیل ہے کہ یہ غلط ہے قرآن کریم کی آیات اور حادیث دکھا دیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حضر ہے حضر کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا لئی سہ و بہین ہوں اس کے جواب آپ سکھائیں اپنے لوگوں کو تاکہ وہ ہم سے ملیں تو یہ ہمیں وہ آگے سے جواب بھی دیں جو بھی ہم سے سوال کرتا ہے وہ عدم مرزا صاحب کی کوئی کتاب کا آدھا صفحہ اٹھا کے جی سوال لے آتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب ہم دے دیتے ہیں تو پھر جا کے کوئی ویب سائٹ ڈھونڈتا ہے کوئی کتاب ڈھونڈتا ہے پھر کوئی کتاب کا آدھا صفحہ لا کے ہم سے سوال پوچھتا ہے بالکل. کہ اس کا کیا جواب ہے یعنی آپ کا ٹارگٹ ختم نبوت کا مسئلہ ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں قرآن آیات اور احادیث ہیں کیا کیا وہ کون سے حوالے ہیں جو جماعت عمدہ پیش کر کے ہمارے لوگوں کو قائل کر جاتی ہے ان حوالوں کو دیکھ کر اس پر آپ کام کریں اس پر آپ پروگرام کریں تو پھر آپ یہ پر کریں گے چلیے بہت شکریہ مصباح صاحب اسی کے ساتھ سامین آج کے پروگرام کے وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ ہفتے کو شب نو بجے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کو اور سفیر راجپوت کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Eh Zindabad Eh Zindabad Eh Zindabad Eh Zindabad Eh Zindabad Aaj Chiraga Har Ghar <laughs> Mein Hai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 چاہے لاکھ بچھا دا قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد